الحمد اللہ ہیلس بدق و صفا من بعد ما بجناه للناس من بعد ما بجناه للناس ہوناس الكتاب کتاب يلعنهم اکیلا الاس يلعنهم الله ويلعنهم الله علون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہو ملا کتو سفلو نلیال منوت سلیم خاتم وعلا آلک مكين قلوب المؤمنین السلام علیکم حمد و درو تو بعد آج اس کی دعا ہے قادر مطلق جلا جلال دی بار گاہ اندر ناچیز نو ہر شر اور ہر فیتنے اپنی رحمت کی پناتا فرما نہ چیز نو چیز دے خاندان نو ناچیز دے دستان نو راک ملتان شریف دا, اج دا روحانی جلسہ برادر مولانا محمد غلام یاسین صاحب منعقد فرمایا اللہ و تبارک و تعالی وطا دی خدمت نس شرف قبول بخشی اس وقت جناب کے سامنے جس موضوع تلام کرنی اس کا عنوان ہے بہترین مخلوق علماء ہیں اور بدترین مخلوق علماء ہے قرآن و حدیث کی روشنی دن اللہ تلا فضل و کرم دے نار حق سدق ثواب سے مبنی گلا جناب دے سامنے پیش کراگا جو بزرگ دین تو حاصل کیتا ہے اس دے مطابق جو اندر فیوز و برکات نار دین دیا کتاباں مطالعے دوران اللہ تعالی دے فضل و کرم ناصل کیت اس دے مطابق جناب نو یہ موضوع بھی میرے دیگر موضوعات کی طرح بڑا اہم موضوع ہے یہ موضوع حدیث مبارک دا مضمون ہے جس حدیث مبارک کا یہ مضمون ہے اس حدیث مبارک الفاظ نے شرار الخلق شرار العلماء شرارول خیالق خیار العلماء بدترین مخلوق بدترین علماء ماں ہے اور بہترین مخلوق بہترین علماء ماں ہے کہ اللہ تعالی دے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم فرمان ہے ہمیشہ وقت دے حکمران اور وقت دے سرمایہ دار مالدار طبقہ او جدوں اپنی خواہشات کے مطابق انسانوں کے اتنا ناجائز اور ظلم اور جرم دی حکومت قائم کرنا چاہتے ہوں نے تو جو منصوبے فتنے فساد جوڑ جوڑے اس کی تائید بھی لوگ کا تو قرآن دی کوشش کرتے ہیں کیونکہ طبقے ذرا دراص نشین ایک دنیا دار طبقہ ایک ہوں مذہبی طبقہ تیسرے عوام عوام تے ہو گئے نا پیچھے چلن آ اگوں جڑے او یا حکومتاں تے سرمایہ دار دا طبقہ ہے یا پھر مذہبی طبقہ مذہبی طبقہ پھر دوسیا تقسیم ہے کچھ علماء ظاہر جنہوں نے آخیا جا علماء کوئی صوفی درویش جنہ اسلح پیر بھی آدمی حکومتی طبقہ تب مالدار تبقہ جد فرونیت من مانی کرنا چاہتا اندی ہوں نا ان کی کوشش ہوں بھائی جہ سڈے راہ چ رکاوٹ بننے گے وہ مذہبی لوگ ہو مذہبی لوگ جہ یہ اللہ تعالی کا پیغام رکھتے ہیں اپنے کو اللہ تعالی دا پیغام جڑا ہے وہ ایمان ددل د انصاف دا دن ان اسا جدو نجائز کر گے کفر کر گے ظلم کرا گے جرم کر گے تو خدا ہی پیغام والے ترکراہ رکاوٹ ضرور بن گے لہذا ان لانتی کوشش ہندی کہ انہاں اس طبقے نو اپنے نال لاؤ نہ لا در دو طریقے اختیار کرتے ایک خوف کا دھمکی کا دوسرا لالچ کے تما دوف دھمکی کا مطلب ہے کہ مال لٹ لینا جان لین دھمکی خوف دل آن گے بھائی منو ساری تائید کرو نہیں تو گے تو تما تالچ پیسہ بخایا مراد دیتی سہولت رنگ برنگیاں چیزاں دنیا کی لالچ تما دے تصدیق کرا لی دو ہربے ان کو دون حربے انتہائی خطرناک نے دل بالخصوص جڑا جانتے عزت لٹن دی کی دھمکی آربا نہ انہوں بڑا ہی خطرناک کیونکہ جان ہر کسی پیاری ادھر تری رام کے مطابق جان بڑی عزیز جاگ رہا ہونا سمجھ رہے ہو نہ گل میری گلا نوی لگے واسطے انوکھے ہی نے تسا سوائے راگ اور سوائے خوشامد ہو سنیا نہیں یا رگ یا خوشامت خوشامد کی بھائی تا جنتی ہو بخشے پیو واہ بئی واہ آشے کو فلان میرے کو خوشامت کوئی نہیں می بالکل تئی عہدہ نہیں دینا چاہتا میں تہن اس مقام تکھنا جہا تا میرا ہے بے. چا پلوس ہی اللہ تعالی دے فضل لال میں سیکھی نہیں ہوں یہ ہربے اختیار کردے نے لالا چاڑا تے خوف والا تمالا جہے مذہبی لوگ دے خوف اور تما بچے انفرت زلم سے نجائز کماں تصدیق اور تائید کر دیں دن کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور خدا پیغام ہے یہ ہوئی جہا تصوی ہوں اس دا نقصان کی ہے کہ او جہے حکمران طبقہ ہے او بھی کافر یہ تصدیق کرنے والے عوام جہی دو ان دونوں دے پیچھے لگے گی اونا دا بھی ایمان ختم جہے مذہبی لوگ ایمان قوی ہوندے نے نہ خوف چاہتے ہیں نہ تما چاہتے ہیں خوف بھی اپنے اللہ تعالا تو رکھتے ہیں اور تما بھی اپنے مالک تعالی تو تعلق رکھتے تے دھمکی کوئی اثر انداز نہیں ہوں کیونکہ انہوں کی نگاہ اپنے رب العالمین ربو لال امی تجی دم چسے طرح نہیں جب نہیں آوجو جا حکمران طبقہ اور مالدار اصور طبقہ ظالم ویشی کمینا طبقہ یہ جو کچھ ناجائز جائز ظلم زیادتی تو کفر جوڑ د اس دے سامنے ہو کے اس کا رد کر عوام دوام ناس دن کے آ کفر نجائز اے خدا پیغام نہیں اے شیطانی پیغام ہے دے اس استقامت اور اپنے دینے ہک بے کائم رہ برکت ہوتی کہ ظالم اور حکمران طبقہ سرمایہ دار طبقہ وہ بھی کم از کم کم از کم ضرور وہ سمجھتا پھر کہ یار جو اسا کر رہے ہیں نا یہ ہے نجائز ہی جائز نہیں عوام انداز بھی پھر پتا یہو ہی لگتا رہ سارا کچھ نجائز حرام کر رہے ہیں کوئی جائز کم نہیں اسال عوام کا ایمان بھی بچ ج بھاویں حکمران طبقہ عمل کرے نہ کرے ان کی گلے علماء حقا اور درویشا کی گلوں کے اتنے مزبی ایمان آپ مضبوط لوگ گلا عمل نہ بھی کرن. لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ ضرور ہے کہ عوام الناس دا ایمان تے محفوظ ہو ہے نا کیونکہ عوام ناس جدو سنتی ہے کہ وہ حق والے جڑے دین والے ہیں بابا وہ کہہ رہے سن بھئیے سارا کچھ مجائز ہے قرآن ادی اپنی شریعت, شریعت جو نبی السلام دیا حل اسلام مط... کی سابت کر رہے سن یہ دین بھی محفوظ رہد اس اگاں پچھا وعدہ گھاٹا تبدیلی نہیں ہو سکتی ایمان بھی لوگوں دے محفوظ رہتے ہیں برائی برائی رہی ہے لوگوں کے دن چی نکی رہی ہے اس شہر کا نا ایمان ہے جسبو تصور کا نظریہ بنے کہ برائی برائی نہیں تو برائی نگا ہی سمجھ لگ پہنے. پھر کافر بن جاندی ہے. ایمان تو فارغ ہو جن بد ترین اولا ماں بد مخلوق بدترین علماء قرار ماں دیتے گئے بہترین مخلوق بہترین علماء کیوں قرار دیتے گئے اس واسطے کہ حکمران طبقہ اور عوام دا طبقہ انا دا کفر اور انا دا ایمان انا دی باغ ڈور جیڑی نا وہ علماء دے ہلاما کے ہاتھ جڑے جکمرانہ نال لگ کے نجائز حرام ہر کام ن خدا رسول دا دین پیغام آخ کے سابت کیتی جان گے تصدیق کی جان گان چٹان کا بھی چٹان دا تا چٹ کے لوگ آکھنا بابا عالم لوگ نے یہ جڑی گل کر رہے نے قرآن دیش کے مطابق ہی کرتے کر دے کے کفر جیسی بد ترین چیز اس خدا دا دین حرام تے تجائز جیسی بد ترین چیز اس نو خدا دا دین بنا چ بد ترین آلم کا ہاتھ ہوں اور اللہ دے دین نو دن نحفوظ رکھنے نبیا کی وراثت نبی پیش کر گئے اسی طرح محفوظ رکھ کے لوکا نو پیش کر اے جڑا کم ہے اے آلہ ترین بھی کم حق دے آلما دل دے ہوں بہترین آلم کے کول ہوں تا کر کے نبی سرور نے فرمایا بد ترین مخلوق بھی آلم ہے بہترین مخلوق بھی سمجھ آ رہی نے کوئی نہ توجہ نال بولو سبحان اللہ یہ جڑی میں گل کر رہا جیڑی گل کر رہا اس گل دسا اس لیے گزر رہے ہیں جو, جو میں گل اس لیے کر رہا اِس گزر رہے ہیں یہ سڈیا ایجو ہڈ ورتی نے ہوں اس لیے اسا بد بدترین حکمرانا دے بد ترین الاماد بہترین علماء اولا مچکار لگے پھرنے ہاں یہ سارے اگے پیشوا نے اصا ان پیچھے مقتدی ہوں اسی طرح جی حدیس کی روشنی تمجھا ہے اسی طرح کیا مطلب اترا مسلے ہوں نہچی نہ گلیاں نے تقریب تو بعد من گلیا نے ہال میرے موضوع چلنے کے توجہ نال بولو سبحان حال اللہ آپ ہوں حالات حال گزر رہے ہوئے ہوئے نہیں اور ان شاء اللہ العزیز میں تھان بدترین اور بہترین علماء ماں ادویں سمجھا دیاں نہیں پچھا ستے تو اپنا ایمان نہیں بچا سکتے میں کسمی پیا اسے حکمران طبقہ بھی عوام ناس دین قبول اندر وہ رکاوٹ نہیں پا رہا جا پیر مبکہ پا رہا او حضور دے فرمان دے مطابق بدترین مخلوق ماسٹر پروفیسر جو بھی یہ طبقہ ہے جڑا دنیاوی شیطانی مطلب مصروف ہے تے انہاں دے نال لو دنیا دی تے شیطانی آی لگی پھر دیئے، تو دی نام ان نو ایمان ثابت کرن دے اندر میرے نال مناظریاں تے نہیں آ رہے حالانکہ انہوں نے پتا ہے کہ چوٹ سڈے ہے جگہ جگہ تے ساڈے خلاف تقریر کر دا ہے لاہور دے بڑے بڑے سارا خبر ہے کدی سوچیا کہ اے نہیں اجرت کی اصا جا کے مناظرہ کریے اور ثابت کریے کہ ایسا جو کفر کرنے پہ ٹھیک ہے ہے اسلام ہے لیکن واحد لان تھی ملا طبقہ میں پیرا کا طبقہ جہا بڑھ کے فر ایمان سابت کرنے ضرورت کی پھر میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا منظر سامنے آیا کہ سرکار نے جو فرمایا کہ بدترین مخلوق علماء ہیں اور بہترین مخلوق ماہ ہے یہ وہ گل بڑی لطیفے گل ہے نا تو اٹھنا. تھو دا ایک محمد حیات اجنو جی فون بھی آیا ہے. اس آخیا جی میرا والد صاحب بیمار ہے کوشش میں کراگا ضرور آن بھی انہوں مینو آخیا اگلے دن پورانا بستی پرانی بستی شیر شاہ جلسے تھے کہ جی حضرت صاحب گلا بالکل سچ نے اور دوسرا جو کوفر دس دے اصا روز و سکل ایویں روزانہ ہوں پیا ود تو ود نت نم کوفر آدھے نے سانو پتہ ہے لیکن مولبی تڈے منازرا کیڑی گلتے کرن پہ آدھے ایک ماسٹر پہ پیاخ داڑی من سن پتہ کہ کفر ہے تو کیا مولویا پتہ نہیں ہوں حدیث مبارک کہ بدترین مخلوق کون ہے بہترین علماء تو بہترین مخلوق کون ہے بہترین علماء اے لوگ جہ بدترین اولا ماہ ہیں انہوں کی سفت وی ہوں کہ یہ چھپا نے کتاب سارا کچھ ہوں ہے لیکن ظاہر لکا لینا ان لوگ پتا بچ کی ان فر کرتوت یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوں چپائی رکھتے ہیں حکمران طبقے دے رہے ہیں بتری نو لوا حکمران طبقے دگے رہن گے ان مال دنیا دولت مراد سہولت مالی مفادات دنیا بھی اپنے حاصل کرتے رہن گے اور جان کے دین نپائی رکھ گے اور جڑے بہترین لوگ ہیں علماء ان کی نشانی ہوئے گی وہ بادشاہ تو اج ترا گے اج دور رہن گے جی جناب جی اج سمجھو بھائی اگ تو بندہ دور ہے پندرام شریف دے اندر شیخ فرید تار رحمت اللہ علیہ صاف لکھیا قرب سلتا آتش سوزاں بت حضرت شیخ سفیان ثوری رضی اللہ تعالی نو محدث امام بحقی شعب المان دے اندر لکھے آپ فرما سن کہ سان سڈے بزرگ بادشاہ تو دور رہن کا ایوے سبق سن سانو دے سن جانو قرآن دیا آیات سکھا سن مجاری نے کوئی چھپانا کم ہو ترین لوگ کرنگے بادشاہ لگ کے ہوں ساڈے تو پہلا بہت وڈیاں قوما دو گزری تے تسارا ان دی تاریخ نو نرانے حکیم نے مختلف رنگ سلاح تقاضے دے مطابق قرآن مجید دے اندر مختلف مقامات دے پیش فرمایا ہے تاکہ مسلمان ان تو عبرت حاصل کر بڑا بڑا احسان فرمایا جا تعالی سانو آخری امت بنایا نا تو بڑا بڑا احسان ہے کیوں کہ کسے دے واسطے عبرت دا سبق نہیں بن رہے سارا قوم حضور سرکار کی امت واسطے درس عبرت بن رہی ہیں اسا پہلو دے ہشر ہو جن او سبق لین کا موقع نہیں لبنا اصا گرک ہونا سی اگلیاں قوما نے سڈے تو سبق لینا سن پہلیاں قوما اللہ تعالیٰ بنا کے اندر جو ہوا ان کے کرتوت عملوں کے مطابق اللہ تعالیٰ فرمایا وہ سڈے واسطے بعد بچاؤ کی وجہ کے ن ڈر سی برت بن گیا اصا ہوں انہوں مثال ویخ کے اپنے آپ بچا کی کوشش تو کر بیٹھا گے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ, آل اللہ! اے اسلامی فکر دیاں گلوں نے زندہ قوم واسطے مردہ نہیں اس لیے ملک پاکستان کی امت مسلمان دی اکثریت مر چکی ہے اور مرد لا علاج ہے تھوڑے لوگ ایسے ہیں جن سکت باقی جان تھوڑی تھوڑی اڑی جے جی ان تے کوشش کیتی جاوے تو اٹھ سکتے ہیں میں کشمیا جی مفقرین لوگ یہ کچھ ہے اور پھر مولانا محمد بخشو ایسی صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی تلخ تے کڑویاں تے کھٹیاں گل بزرگ فرماندے نے کہ اسرافیل علیہ السلام جڑا سور فوکنا نہیں دی خوفناک آواز ہونی اس خوفناک آواز نال بار جانا جسم تو جا ہو جان گیا پھر جو انہیں بوک مارنی اس خوفناک آواز کی وجہ نال پھر رواں اپنے جسم چل جائیں گی فکرین فرماندے نے یہ سور اسرا فیل دس فی مردیاں نو زندہ کرنا ہوئے نا تو پھر مٹھیاں گلا نہیں پھر اسرافیل فیل آگوں سور فونکے نا پھر قوم نو زندہ نا کر جی سور ہی پونکڑے ہوں جی مردہ قوم اٹھانی ہو سور فونکڑے ہوں سڈا کلندر اقبال بولیا سنا چڈا در تبجو نال بولو سبہال الا اقبال فرماندہ میری نوام نہیں ہے میرے جڑے شیر ہیں میرا کلام جہا شیرا والا سخت ہے محبوبی لچک نہیں اور ملائمی محبوبہ نہیں میری نواز نہیں ہے ادائے مہابوبی کے بانگ سور سرا دل نواز نہیں لیتے مرے بڑے پیو مردے مردے نو جگا سرافیل سور پوکنا ہے واستے آ کے ہوں سان کوڑا بولنا پہ تا ہی تو مردہ کے جاگے گا اونچ نہیں جاگنا سمجھ آ گئی نے مردہ قوم جاند کنو آخد مردہ قوم کا مان جاند مردہ اونچ تو مردہ سمجھ دو نا جان نکل جائے شخص مردہ ہویا نا قوم مردہ کنو آخد دسو بھی ٹھیک ہے فکر مر جائے اللہ میں اقبال آد بندہ مرد جان نکلے قوم مردی ہے جہ فکر سوچ نکل جائے نہ دیر نہ قبر کی فکر نہ خدا رسول کی فکر نہ آخرت کی فکر نہ دوکر نہ اپنی عزت کا فکر نہ بہن کا فکر نہ دشمن کا فکر کسی شاید اللہ ہو فکر ہوے وہ کنجر قوم مری جنہوں صرف ڈے کا فکر ہو اور سڈے نبی سرور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک حدیث مبارک کے اندر ساڈ بارے دسیا کہ مردہ قوم جڑی ہو سی انہوں دے اندر کی کچھ پیدا ہونا ہے یا تی علام سے زمانت ہوم بتون ہوم بشرف ہوم کبلت ہوم نسا دین دراہ دراہم ہوم و دنا نی روم الا شرار الخل ابو عبد الرحمن سلمی حوالے نال مولا علی سرکار تو روایت مولا علی سرکار تو روایت حدی مرفوع مرفو اے موجود اس کے اندر کمزل عمال شریف کے کتاب الفتن دے اندر جس دا مطلب یہ کہ دے انج دور آئے گا کہ انہاں دی فکر ہمت صرف پیٹ اور سنی تو باہر نہ نکل سی چوبی گھنٹے ڈیڈ دا سوچ سی بال جمے گا نہیں تو انہیں ڈیڑھ دا پہلو سوچے گا کتوں کھائے گا کی کرے گا بشارا فوہ متا دنیا کا سمان مال جائیداد عزت ہو جلو عزت والا سمجھ گیا کول نہیں حالانکہ بندے دی عزت اور شرافت بندے دا اصل سرمایا مال سمان دنیا کا نہیں اسال تو عزت نہیں وہ تو انسانی اخلاق انسانی آداد اور مستفا کریم سرکار جیسے اخلاق کے آلیا لیکن انہوں نے نزدیک عزت کی ہوگی گیمان جائیداد یہ بھی ہے س جل جائیداد مال ہوت والا جب نہ ہو جل ہے او بھاوے زمانے کا ویشی ہوجر سور ہوشی ہو سارے سلوٹ مارن چوکری جنہیں کول نہیں باوے شریف عزت دار سارا ہاں سفت سویاں یار کو بندہ ہے یہ بھی ہے اے مردہ قوم دی علامات نے اگر یہ ساڈے چین تو ایسا چہن تے مردہ وا اگر نہیں تو ایسا زندہ ماں و کبلا تو ہوم رنا ان کبلا اس حدی حدیث رسول جی دس گل تو چھتی اٹھو گے نا کیونکہ سڈا قبلہ بنی جو کھڑی ہے والی کیا مطلب ہو؟ بھائی کبلی آل بندہ متوجہ متوجی ہے رخ ادے ہوں کہ وقت آئے گا جا ربلا ہونا رخ دے ہی ہونے گے توجہ ساری ادھر ہی ہونی وہ رن والے پاسے جیویں رن آکھے گی رن مریدو سن ران دے اراد دے ویخن گے او جو منہ چے گی اے اپنے کبلے کی گل نہیں ٹالے گا دلہا بنا بناوے بے بنا غیرت بناوے جو مرضی بناوے بنا آ کے تے راضی کراگا نہ تین تے ناراض نہیں نہ نا کر سکدا میں میرا سارے جگ تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے پر وقت علی تیرے تو بغیر نہیں ہو سکتا یہ مرد بندے کام مرد کا نہیں یاد رکھنا میری گل قسمیہ پیار حجت الاسلام امام غزالی فرما نے فرمایا مرد کی شانے کہ عورت نو نیچو چلاوے عورت کے پیچھے نہ چلے تے جیڑا عورت دے پچھے تر پوے وہ مرد نہیں وہ خش رہے نہ رانے نہ مرد مکثہ جی وہ شکل مردہ تو نہ جائے جی اللہ میں اکبال ایک گل کی سنا وا اللہ اقبال و فکر بندہ سکبال فرماندہ شیخ صاحب بھی تو پر دیکھ کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے واد میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف پردہ آخر کس ہو جب مرد ہی زن ہو گئے اچھا جی چلو مطلب مطلب کہ تسا پردے دیا گلا کرتے جی کیوں کرتے جی یعنی مطلب دس رہا بھی جہاں کالج لڑکے نے پردے دے دشمن ہوں دلے تے آڑن پا مولنا صاحب میں لڑتے جی کل مولنا صاحب نے صاف کہہ نہیں دیا تکریر کہ پردہ کاندھے جرد مرد ہی کونی پردا ہوں مردہ تو مرد پر می ازمایا سانو ویخ لو نکھ لین سان فورن تو اسکولیاں ویک لینا تو جہاں پائی فردیاں آدی وہ بھی لاہ چڑی آڈے نال کند تو لکھی ہویا تو خسرا ازما کے ویکھ لیا جی مار یہ مطلب ہے وہ مرد نہیں پورا مرد ہوں تو عورت ویخ کے پردہ کر دی مرد پیا ہوں سمجھ آ گئی نہیں کوئی نہ تو توجہ نال بولو سبحال لاہبال فرماندہ شیخ صاحب بھی تو پر دامی نہیں مفت میں کال جی کے لڑکے ان سے بد زن ہو گئے بعض میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے سڑو یاد رکھنا چلان دی سوچے گا اور خسرہ رن کو عورت نشانہ بشانہ دی سوچے گا کیونکہ وہ ہے وہ ہے خسرہ وہ نہ مرد نہ وہ ہے تیسری جنس لہذا وہ کوشش کر ہے کہ رن برابر چلن ते जड़ा मर्द उसकी कोशिश होंगी है बराबर क्यों चलने पिछले चलने इन्हू अल्ला तनाया इसे तरह का समझ नहीं जो लगी सियाने लोग मिसाल दें देने कोट कोर्ट जाओ ना कोट तैंट इोव का हो गया मुकालमा पेंट कहन लगी कोर्ट न پینٹ کہن لگی کوٹ نو بھی اسی کپڑے کا بنیا میں بھی اسے کپڑے کا بنی تین بھی اسی دردی سے می بھی اسی دردی سے سیلی ہوئی ہوں تہنی ہاں تلے یہ کیوں پینٹ پی آخری کوٹ م. تیرا کپڑا بھی ا میرا کپڑا بھی تیرا دردی بھی میرا دردی بھی پر تلے یہ اے فرق اس آخیا کوٹ نے پینٹ نس آخیا گل تیری ٹھیک ہے کپڑا دردی کوئی پر تنی تھلے آستے اتنے آویں عورت کا مقامی اس اللہ تعالی ناز اندام بنایا اس واسطے میں کہ پچھے ہو مرد اگے ہو جق اس طرح انہوں کے مقام انہوں نے دنیا مرتبے انہر فرق ہونا چاہیے اور اسی دے فرق د جو قدرت نے رکھے اس کات نظام کی بہتری اور یہ صحیح سمت سے چل سکتا ہے اگر عورت مرد کے برابر چلنا شروع ہو جائے کوشش کرے چل تو نہیں سکتی اگر کوشش کرے چلن کی تے نظام دنیا کا گڑبڑ ہو سکتا ہے اجڑ سکتا ہے برباد ہو سکتا ہے کدی صحیح سمت تے چل نہیں سکتا کیوں جو بنا مرضی دے خلاف ہے پر نا گلوں کے سمجھن دی پریشانی دقت نہیں ہونی چاہیے تھوڑے سامنے میں عورتاں برابری دی سوچی شیطان دیا رسیاں बराबरी दोची तो बराबर की होना सी ना पिछे जोगियां रही ना बराबरी जोगियां रही दसों चट अपनी इज्जत ही बर्बाद इमान ही बर्बाद दीन ही बर्बाद जहनम आपनी बैठी इज्जत अपनी तबाह कर बैठी है ना अपना मकाम कित दूर का मकाम से कूती खोती के बराबर आ खोती پا عورت دا مقام سی دی حور دا سبحان اللہ اس مقام تو ڈگی بچاری ہوں کھوتی کتی دا مقام تو بھی گری پی بان دس ہونے حق نہیں ہوئے گھر خیر میں گل کہ کتوں ایدر موڑ کٹی ہے حدیث سنا رہا سر کہ قبلہ کون ہو سن اور ایک نقتے دی گل سمجھاو جا کوئی بندہ سکل کی بہت ہی پا جائے ان رن مرید بہتا بنتا جہے جٹ دیسی بندے ہیں मुड़ भी अपन रान पिछा अपने मकाम से रखते रखते जिना कोई होंगलियाड़ का पुत्र पिछले पिछले रन होंगी अगे अगे पिछे लेर फती फिर होगी बस इस डर डर के मूह लफ के बेगम बे -बे -बे -बे बे -बे -बे तो ओ, सब इको जवाब देना پتر دا پشاب اوے پینٹ چ نکل جانا ہے بے بابے اور انراز میں اور ہی بولنا چاہا ہے. ہے کہ نہیں وہ ایماندار دسیا سید اکبر حسین اللہ آبادی بڑا سیا س مفکر سی وہ بولے کیا بتاؤں کیا بنیں گی علم پڑھ کر بیویاں ڑا وہ سکول ساڑا علم نہیں کیا بتاؤں کیا بنے گی علم پڑھ کر بیویاں دیویا شوہر بنے گی شوہر بنے گے بیویاں اس میں دسا جا سکول جدی پہ نہ کی نتیجا نکل کی آ رنا ہو سن مرد تو مرد ہو سن رن رن سمجھے گی تو تا تے ہوں سوچی فردی ہے نہ بلکہ ہوں تے قانون بالکل وہ بن بن کے ہر شاید تیار ہوئی پی ای ایک دو دن بس ایک دکا بجنا آ جانا کی آ کہ تلاقا رن دے یورپ دے اندر جی آلہ شعور والے لوگ ہیں بزرگ لوگ مفکر لوگ جڑی گل کر نہیں وہ اندازہ لگاؤ کہ اس لیے حال تعلیم یہودیت دا آغاز سی افتتاح سی افتتاح سی وے کیوں نہ آخری گل کر چی ہے فکر یہ فکر ہوم ب سونے نبی فرمایا ان پیسہ اس ایمان دسو اج مولویا پیسہ دین پیرا کا پیسہ دین عوام دا پیسہ دین ہاکم دا پیسہ دین جڑے پاس پیسہ آن اس ماشاء ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی اصل الا شرار الخلق خلق سونے نبی آخر اندر فرمایا وہ oh, بدترین مخلوق اللہ دے اللہ کو لوگوں دا کوئی حصہ نہیں اڑے گا اللہ دے کول حصے دا مطلب کی ہے رب دی رحمت جنت وہ نہیں پے اے یہ سفت ساڈے چین ساریاں کہ نہیں بھائی میرے ہلت وجو کر کے بولو ذرا یہ ساریاں پوریا کیتی بیٹھیا پاسے تو مڑ جنت والے پاس ہوں ختم کرنے حضور نے فرمایا لاکھ لاکھ کلو مند اللہ اللہ کیا ان کا کوئی حصہ نہیں ہو ہوں پرانیاں قوما یہد نسارا جہے واسطوں در سرت نے ان ملوڈے مشائق جہ سن جنہوں قرآن نے رب احبار ار روحبان ان کفی رم منل یہ فرمایا ہے رسول کریم کی آمد تو پہلو یہ کام کیا ہوا ساکما رل کے دو گل چھپائی ہوئی سن توجہ کرا جی کہڑی کنیا گلا ایک دین احکام یعنی احکام خدا بندی انہوں نے چھپا کے بدلیا ہوا سی دوسرا نبی پاک سرکار دیا سفتوں ندلیا ہوا حضور دی جو شان سی ان لکائی بیٹھے سن ادھر اللہ کے احکام جڑے سن ان لکایا اللہ تبارک و تعالی نے انہوں دے اس کفر نو بیان فرما دیا واسطے عذاب تے سزا تے پھر رات کی دنیا واسطے جہے اگے لوگ انج دے آنے سن واسطے بھی سزا نال بیان کر چی کیونکہ قرآن کا پیغام یہو واستے نہیں مسلمانوں واسطے ٹھیک ہے نا بھائی ہوں سورت بکرا سورت باقا راہ آیت نمبر ایک سو انٹھ اندر یہ سنو ذرا فرمایا اِنَّ مَا أَنزَلْنَا مِنَ, من بعد ما بجنا دما بلا ہو لینا سفل کتاب سونا ر بلا لمی فرما ہے بے شک وہ لوگ جڑے چھپا یہ مظاہرے درسی گئے دا نہیں نہیں فرمایا جی نہ چھپائی جی فرما تو پھر خالی یہودیاں واسطے لوگوں واسطے سی. اے دا ہے جی دا مطلب حال استقبال دونیں دونوں دی گل سونا رب پیا کرتا ہے رب کی فرمایا جلا شاہ او لوگ جڑے چھپاندے نہیں کنا گلوں نو مان دلہ منل بی ناتھ پر روشن روشن دین احکام اتارے نہیں جہے ان گلوں چھپا نے ہدایت رب سونے والی چھپا نہیں اس تو بعد کیا سب ان گ اپنی کتاب دے اندر کھول کھول کے بیان کر چڑیا واضح طور کرولا فرما مولا انہاں جا گلوں چھپا گے واسطے کی سزا ہے یلاح اللہ اللہ تے لانت کرے گا لانت کر دے وہ یلا ملا लानत करे बंदे रबानत करे कर سجڑا اے اللہ دی لانت جس دل سے سمجھ لے اس دوتے خدا ادا ہو گئی ہے لانت دا مانا رب دی رحمت تو دور ہو جانا اللہ دی رحمت تو کافر لوگ دور نے مومن رب دی رحمت تو کدی دور نہیں ہو سکتا اے فرمان خدا در دسدا جہے اللہ دے دین بدلن گے چھپا گے وہ کافر ہون گے کدی مسلمان ہو سکے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ کام یہود نسرانیا اللہ پائیاں تے لانت دا نتیجہ ویخ لو سور سور اج تے نبی پاک نئی من خصوصن خصوصن نہ نبی یعنی حضور سرکار شانا چھپا آ کے تو او اپنے سرمایہ دار تے حکمران طبقے نو خوش رکھ دے سن کہ میاں اے نبی او نہیں اصا کتاباں پڑھنے ازاں پتہ اے او دی شان نہیں اے تے ہو رہے او, او نا وہ جڑے حکمران سن وہ نبی پاک جنگ پہ آ گئے لانتی وجہ لانتی گل کر چڑھتے کہ نبیس ہونا ہے جنہوں دیا سفت پڑی جی اس لیے داں ای گل کر چڑتے تو وہ حکمران طبقے بھی ہو سکتا ہے شرم آ جی خوف آ جا مولا د کہ یار سڈے پیغمبر علیہ السلام انہاں یہ بشارتاں واقعی یہ اصا یہ گلام انہاں دے نال مقابلہ نکریے انہاں دے پیچھے چل پیے اب چنے رہا جی آپ بھی بچ جاندے اگو قوم بچا لیندے پر ایک ڈنڈی ماری دین مسلمان انسانیت غیرت عزت انسانیت ہر دے ختم کرنے یہد نسارا سب تو زیادہ زور پیلا ہندو بھی ایسا زور نہیں پلان انسانیت دے قتل آم دن یہود تسارا پیلا اچھا ہوں اگے آ جاؤ ہاں اتحی تھوڑی گل وزاق کر دینا عشایت کے نزول واسطے جنا سبب بنیا یہودی مرد تے عورت نے کی تھی بدکاری سنا فڑے گئے جد ف سونے نا کیونکہ اسلے وہ سمی سن سمیاں حکومت اسلام ہزور کچہری پیش ہوئے یودیا ملوڈیا پوچھیا رسولہ کریم نی بنتی آپ نے فرمایا جہی تی کتاب لڑی ان کا ایک ملا کہ آپ نے فرمایا کرنا رجم؟ جی کتاب کو کتاب ہو. ہو. آئی ہوں پتا ادھر ویک جی وہ لکھی سی نا سزا ابے ہاتھ رکھ کے نبی پاک نو آپ نے فرمایا ہاتھ ہٹا اللہ. ہاتھ ہٹایا تو سامنے لکھی آپ نے فرمایا لکھی. لانتی بےمان سڑ لانت جدو پی جاوے تو فر اقل نہیں ریتی ہوں لانتی سڑنا بے حبیب خدا دے اگے آسمان توتلیاں گل لکیاں وہ اپنے ہاتھ کے تھلے پہ لکا توجہ نہیں فرمائی دے تے اللہ تعالی نے پھر اے آیت مبارک اتاری سبحان اللہ سنگی آ گل اگے تو ہوں. نبی پاک سرکار نے فرمایا ہو. जो कुछ यूद न सारा करसा कुछ जरूर करना है। हता के अगर उन्होंने किसी मां बदकारी की होनी थोड़े बच्च भी इंजे जरूर हो दूसरी रिवायत अंदर आ जिमें पौला पौले बराबर आंदा है तुश इंज बराबर चलोगे تیسری روایت آدر سال اگر گلی گیٹی گند پخانا گلا کھا ہونے کھاوے گوڈے ہو بھی انج ہو گے جڑے گا پخانا کھان گے یعنی جی ان کسے گند کھانے ों भी गंद खाने वाले हो मतलब एडी बराबरी कर मैं सोचता था मुसलमान कि लेकिन अज जग वेख्या तो हो या ख़ले। जे वाली कट करनी तो उन्होंने कट्टी भावें कौड़ी लगे ते भावें सोनी लगे भावे बदतरीन फैड़ा लगे लग पर वेख गे तस्वीर टंगी होनिया ने वेख गे किड़ा अंग्रेज किमें कट की बैठे उवे करिए पेंट जिमें कपड़ा पा उमें कपड़ा जी शायद ओ खान تاں کر کے او لوگ مشہوریاں دگریٹ بھی جہی شاید ہی وہ مشہوری دم سورے کتوں لگے گی فلانی دکان ہاں جی رات جو ٹی وی ویچنا وی جو فوٹو ویچنا وی نو کردا کردنے ایمان نہیں ہوئے. پہ بے بے کرتے نہیںمانسے نہیں ہوے بہ کے خرے تے بہ کے پیشاب سے ٹٹی کرتے یہ قوم گھر کنا لیں اسی طرح جی میں کسائی بکرے ناڑیا ہوں ٹنگیا ہوں یہ قوم اسی طرح اپنی کوٹھی کو بنا ک पेशाब कर जदीद लै डरीन उस दो ते तड़े पे पट पलीत कर लानत लैके पट पलीत कपड़े पलीत पलीत होके उठेगा काफिरते पलीत ही सन पर यह इतिबाद पैरोकारी के अंदर भी وزا کتا لباس کھان پی گند کھان تے گند میا نہ نا اگر دے علاقے کسی ڈبے پیک ہو کے تے آ جائے تو اسے لکھا امپورٹڈ سودا تے قوم بھاج بھاج کے لڑ لڑ کے خریدے گی آخر گے خاص کوئی ٹامن ہوں گے یہ باہر تھے ایسے نہیں آ رہا لانتی بن گئے باہر یہ خالص چیز ہے مو ایک نمبر شاید ہے اپنے پاکستان دا کا بناو مسلمان کوئی شا بناوے یہ دو نمبر سودا سارا مال ہی دو نمبر کی بیٹھا ہے اللہ اکبر قوم دے مرن دے ہر شاید اپنی بنی دے ہوئے ایمان گل بخار باقی پاکستان دو نمبر چیز ہے چپ مطلب یہ نکلیا کہ اگر میں پاکستانی قوم نو آخا یہ ساری قوم دو نمبر ہے تو تصا گری کرو گے یہ مطلب دو نمبر جہی قوم آپ آکھے دو نمبر انہوں کے بتری لبنا کسی پاس یہ بے وقوف ہونا بدھو پیپسی باہروں पैपसी बहों आवे बार दी फैक्ट्री भी एक नंबर है जी अपना मुसलमान ओही पैपसी बनावे ते सारा कुछ सौदा बेच पावे है दो नंबर हकूमत आ गवर्नमेंट की करेगी पता लग जावे ये ओही रखी बैठा पाकिस्तानी चलान तू दो नंबर सौदा बेचना اتے تک دے تو تین کافر لبک تل تعالی تین ساری مخلوق تو افزل ہے تو کافران آخر سو جانوروں تو بدتر جنا چلے رسولا کریم سارے مخلوق تو افزل سافر جانور تو بدتر سی جدو تسوے کریم نڈیا تلے آفر کے پیچھے کافر تاقی جانور تو بدتر وہ کدی انسان ہو سکتا ہی نہیں لیکن تسا کافر تو بھی بدتر بن بیٹھے اور اپنے زبانی بد تر کیوں جو اپنے آپ کی ہرش ہے اپنے آپ دو نمبر آنے قرآن کی فرماندائی کافر جانوروں تو پہلے کتاب بھی میں مشرک دو میں تے حضور پاک سرکار دے غلام حضور کے تابے دار اللہ کی فرما گے سنا وا ہاں دو نمبر میرا سن لے دو نمبر ہی آپ آمنوا وعملوا هم بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور امل سالے کیتے نے اور ساری مخلوق تو اصل رہے دعصال دعصال ڈٹ کے بول سبحان اللہ, سبحان اللہ اور سنو جیڑی گل کرن لگا ہوں کہ اس کوئی شک نہیں کہ کافر تے انسان بن سکتا ہی نہیں کافر جنہ علم حاصل کرے نا کوفر دی جہالت ہی دی وڈی وی کہ علم تے ہمیشہ غالب روی کیونکہ جنہوں اپنے خالق دا پتہ نہ لگے نا وہ لانت کہر ایڈا پہ وہ اپنے آپ بھی نہیں سمجھ سکتا وہ کسی ہوا جنہیں خالک نہ پچھاڑیا کتا پھا مجھ پچھانے گان پھا باندر پھا ہر جانور پھا اپنے مالک نافر نہ پچھانے گاہ گزرا ہوا کہ نہ ہوا ہوں ویخ لس وقت دے یورپ والے انگریز تاری نظیم انسان سب سے بڑے تعلیم یافتہ باشہور اور مہذب قوم میں پہن کے نہیں بولو تو انہیں جو چھال ماری ہے دے اندر تو کفر دی لانت جو پئی کھڑی تھی اتوں کتنے جا کھلوتے ہیں انہوں نے آئی ہم انسان جو ہیں یہ پہلے بندر تھے لنگور اور لنگور سے پھر تھوڑے سیدھے ہوئے پھر اور سیدھے ہوئے پھر اور سیدھے ہوئے سیدھے, ہوئے سیدھے ہوتے ہوتے انسان بن گئے لہذا ہماری اصلیت یہ ہے کہ ہم لنگور ہیں ایک کون آندے نے یہ ایک نہیں آندہ دو نہیں آندے سارے اگریز کنجرے ہوئی سبق ان کے اندر بھی کتاباں بھی ہے دجیا قوما نکھا پڑھا رہے ہیں تاکہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی کتاب بک ون اتے بھی پاکستان واسطے جناب وہ سکل چلتی ہے پی اس دنیا ابتدام ہے پہلا مضمون ہے اس دے اندر شکل بنائی ہوئی ہے نعوذ باللہ من اللہ پہلے انسان یعنی سیدنا آدم علیہ السلام انہاں کی لنگور پہلو لنگور بالکل لنگور تو پھر تھوڑا سی پے ہوں اگلے صفحے سے پھر پورے سدھے ہوں نے پھر وال جھڑنے شروع او جسم دے اتنے سفائی تھوڑی آ گئی تو کی بن گیا جی, انسان جی. یہ انسان بن گیا اس پاکستان دے پاکستانگلش میڈیم تمام سکلوں دی کتاب جنے چے گل ہے ایک جڑے ہیں دجے سکل انہوں دی چوتھی دی کتاب کینی دی چوتھی دی چوتھی کتاب اردو دی پنجاب ٹیکسٹ بورڈ والوں دی یہ جی آدھے نا اے مسلم بیچارے ستی قوم برادری بیچاری مری ہوئی دے چلو یار یہ آدھے چلو یار تے کرا لیے نا کام از کم چلو ہاتھ سیدا ہو جائے نا یہ ہاتھ ہون لگا ہوگا ہماری آبادی ایک مضمون ہے ہماری آبادی چوتھی اردو ہون جی چل رہی ہے سکول سرکاری غیر سرکاری ہے. پنجاب ٹیکسٹ بورڈ والوں کی دی. اسر اتلی سطر تے لکھیا ہزاروں سال پہلے لوگ وحشی تھے تے تھلے تصویر دکھی ہوئی ہے بالکل باندر دی شکل دی وہ جہ ارتقاد نظریہ ڈارون کا دا سہسدانا سورا کا ہے وہی نظریہ تصویر دی شکل ظاہر ہے, ہے. یار کہ اولاد جیڑی وہ ماں پیو کی اس لیے عزت نہیں کرتی میں آخیا مرے عزت مٹی سوا کرے جڑا سب تو واپو تو لنگور سمجھی کھڑے نے تینوں باندر تے آپ سمجھ گے تو باندر دی عزت کتنے ہوں گی توجہ نہیں فرمائی تو جیڑی نسل سمجھے میرے پیو دادے پیچھوں باندر سن تو باندر تو قرآن کی آخیا سی تعلیم ہوو قرآن کی فرمایا سی خلیفر آدم اللہ تعالی سانو دستا پرانے مزید مجید دے اندر ہو انسانو سب میرے خلیفہ آدم دولاد جائے وہ اللہ دا نبی ہن ایمان دس کافر کافر ہوا ہر کافر نے مشین کٹیا کافر سینس دانا سارا کچھ بڑا کے تیرے سامنے رکھیا ہوئے لیکن اقل ایڈی ماری ہوئی پہنچا کھے اپنے آپ باندر نسل آکی بیٹا باندر اولاد آکی بٹھا لکھ لانک ہوں اقل این آخیا ایسنا بھی نہیں سمجھایا کہ باندر آ پہلو باندر سیدا ہو کے بندہ بن گیا ہے ہوں لنگور سیگے اوکے بندے کیوں نہیں بنتے مری ہوئی جو سور پرواسٹر اگریز کے پیچھے چلنے والے یہاں شتانہ نو اکل تے موڑے نا ہوں انہاں نہیں سوچیا کہ یار پہلے لنگور نیا کی وہ سیدھا ہو کے بندہ بڑھ گیا تو ہوں ایگور جنگل چ لگے فردنے نے باندر ان کوئی بھی نہیں ہوں باندر بندہ کیوں نہیں بنتا ہوں جس کتے دے پوتر کی اقل فیصلہ نہ کرے یہ کل لانا توجہ نہیں فرمائی نے تقل دمارے سمجھے بیٹھا بت بنا ل بتی بنا اللہ تبارک و تالا نے ایک جگنو بنایا جی بتی روشنی بن جا اللہ تبارک و تالا نے جگنو دن روشنی لائی ہے وہ پر ہے تو دوروں دستا وہ چمکد ہے پیا پھر ان بندہ آگ जे मकान सोहने जोड़न बंदा बनता है तो भूड अपना छत्ता कि सोहना जोड़ता है साइंसदान भी आज शहर दिया मखियां कि सोहना घर बना पूड जाूड दे मूह बना घर कि नहीं है वो कि प्रोफेसर कोल पढ़िया سوراخ برابر ہو گے ان وہ کہڑے میٹر رکھی کڑائے ہاں دسو کیڑے سمجھایا ہے کہ ایس میٹر من یہ مجھے پھر پورا مرے اللہ تبارک و تعالا نے آدم علیہ سلا تو تسلیم نو پیدا فرما کے دنیا دی کوئی شہ بابے آدم کو نہیں اسڑے کوئی شہ نہیں تو حکم فرماندہ نو سجدہ کرو دنیا دی کوئی شہ بابے کپڑے بھی نہیں مادی شاید کوئی بھی نہیں صرف نفق تو فی ہی مرو اللہ دی خلافت کا تاج پا کے اللہ, آدم اللہ کل لہا. اللہ تعالی دی مارفت اسما دا علم پا کے سید علیہ السلام تیار ہوئے مولا تعالی ف رشتہ فرما کرو سجدہ رب سونے کیوں سجد اسلے کرایا لئے بابے آدم علیہ السلام کو دنیا دی کوئی شہ نہیں رب سونے دسیا ہے اوے آن والی آدم دی اولاد تے باپ نی جی عزت ملی جے جی نا صرف میری شلاخت میرے قرب کی وجہ جی یہ دنیا کے مال سمانے لہٰذا ہمیشہ واسطے یہو ہی سمجھی رکھا جی کہ عزت جی انسان کی ہونی ہے تو مولا ٹالا مارفت رب کے کورب لال لبنی ہے دنیا کے سمان کے دولت نال. نہیں لبنی جو آدم کو بھی نہیں سمجھا کر اگریز بڑے سیانے نے میں آخا گا جی وہ سیا نے لگور کا جگریز بڑے لکھل والے نے میں آخا گا تاندر کا پتر ہے تسا پروفیسر آخر کرو آکھو گے تے جیت سکول آکھو لنگور دی نسل تیار پیچھے اخبار ہے کتاب پہ آجاز فیروز کوئی ہے فیملی میگزین فیملی میگزین کون چھاپتے ہیں کہڑے اخبار کا نو وقت ظاہر وقت والے فیملی میگزین 26 مارچ تا یکم اپریل دو ہزار چھ اوتے آو اے نعوذ باللہ من زالک پہلے نمبر تے لنگور پھر تھوڑا سیدا ہو کے بوتھا ہوں بالکل لنگور والا سیدا ہو کے اگے اگے اگے اگے آن کے آگریز بن گیا سکولی بنیاکڑا ویکو یار آ پچھو لنگوری سکول میرے مالکہ مولوی تو مولبیا تو شعور ہے ہی نہیں مولوی تو ہے ہی ڈنگر نے جہا آکھے جو تیرا پیو آدم اللہ دا نبی ہے وہ کون ہے وہ بے شعور ہے مولبی جہا آکھے لنگور دا پتر دون نے پروفیسر لانت نہ پیار کی پیارے لاکھ بدترین بدترین مخلوق پروفیسر بنے ڈاکٹر بنے, بنے مینوج فون آیا مولانا فضل الرحمان صاحب آ درش اتنے بیٹھے نے گلے کی فضل الرحمان صاحب بڑے پاکستان دے بڑے استاد مدرس نے ڈیرا اسمائی خان دے مولانا تھا محمد بن بنیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ تال نے وہ من فرمان انہوں نے اس درویش نو دسیا چشتیدا جہیا گلان کردہ یہ سہی کرتا میرے مزاج کا بندہ یہ جام صاحب سامنے بیٹھے نے یہ لگے آ کر آسف چلالی لاہور دا آصف آس تجالی جنوان आखिर मेरे कट्ठे पढ़ता रहा नदी पाग सरकार का दीन पढ़ते सी मैनू आता हूं यूनिवर्सिटी चलीए मैं आता हूं साम मरे क्या तैन हजूर सरकार का दीन का इनम घट लगता तो उन्हें अगों मैनु आखे जवाब दिता आखिर चलीए तो सही होर नहीं तो डाक्टरी भी पुशल तो लग जाएगी डाक्टरी भी लंगूर तो बन जा पोशल लंगूर दूरी ना بند نہیں ہوں مطلب کیا کہ ڈاکٹر دا لفظ نال لگے گا تو چلو عزت بن جائے دی؟ یعنی اس حد تک کہ ذہن بن چکے ہیں کہ حضور سرکار دینے کی عزت کوئی نہیں مولانا علامہ حضرت صاحب حضور دا خادم حضور دا غلام دین دا خادم اے لقب کوئی نہیںت دیں عزت ڈاک ٹر پرو پروفیسر سر ماس ٹر ضرور عزت ملنی ہے میں جی واقعی میں جی بڑی عزت والا لقب ہاں بڑی عزت لقب میں بلا اے دسو بھی ڈاکٹر جوڑے بھی ہے سکھ بھی ڈاکٹر ہیں کوئی نی مولانا علامہ حضرت صاحب حضور دا خادم حضور دا غلام دین دا خادم اے لقب کوئی نہیں عزت دے عزت لگ ڈاک ٹر پرو ماسٹر سر دے نال ضرور عزت ملنی ہے میں کھی جی واقعی میں کہ بڑی جی عزت والا لقب ہاں بڑی عزت والا لقب میں بلا دسو بھی ڈاکٹر جڑے بھی ہے سکھ بھی ڈاکٹر ہے ہندو بھی ہے کجری بھی ہے نہیں بھائی بولو یہ کوئی امتیازی لقبے ہوں جا کجری کے پر جا رہے سکھ توڑے دال جا رہے وہ میری عزت بڑھ گئی مولا مولانا مولوی صاحب ایڈے وڈے لقب سن اے لقب اے لگتا سی مولا مولانا روم نال نالتے سن مولوی کا مان ہوں مولا والا مولا روم فرماندے نے مولوی ہر گز ن سدی مولا روم تا گلا میں سم سے تبرے ری ن سد پہلو میں مولا روم سا روم دا کا تے سردار سا جدو شمس تبریزی دا غلام بنیا پھر مولا بھی بنیا پھر کی بنیا ہوں ایمان نال دس ایک لکھب لگے تے بندہ چوڑے نال جے ایک لقب جا لگے تلا دلی لگے کہڑے چ ہوئی سچی بولی ہوئی بولو جیویں بزرگ فرما دے نا کہ مستورات خواتین ایک لقب لگتے سن اورتوں جا رلتی سی سی دا خاتون پاک لگے لیڈی لیڈی ڈیا جار سی مری بھی یار ہوں عزت کہ ہوئی ہوے گی کھگڑ اال گوڑی تال لگام نفرے ود ود جان گیا جا جی آخو چاہ بی رن کی کنیکٹر کنیکٹر میں سکل دیا کانگڑا نو کنڈیکٹر گل پہ ویخیا محل اسی گلنا کہ آکر بیبی اٹھا تین بیگنی ام مائی اٹھاؤ تین لگنی hey. براد کھوتی آخ لو نہ کسم خدا کی لےڈی نالو کھوتی چنگی خوش ہو جی عزت والے لقب دوڑ خیر گل پہ کر سا کہ کافر اکل والے جنا کافر زیادہ پڑھ لکھ جائے گا جنا زیادہ تعلیم حاصل کرے گا ترین جانور بن جائے گا کیوں جو کفر دی جہالت ایڈی یہ ہمیشہ ہر علم تے تالب رہتی ہے اور قسم خدا دی کر کے نا ایمان دی روشنی یہ خود ایک ایسا علم جڑا ہر جہالت دو تے غالب رہتا ہے اللہ تعالی نو جانور تو بہتر نہیں فرمایا کیوں جو اندکل سب تو علم اے آیا ہے کہ اپنے رب نو جان گئے رب ناننا سب تو علم اے سب تو علم اے باقی سب تھلے نے جنا کوئی رب سونے ودہ جانے گا جنا زیادہ جانے گا اللہ دے والی کیوں والی نے اس واسطے سمجھ آ رہی نے کوئی نہیں آئی سجنا اس زمانے کے کافراں نسارا نے دو کم کیتے پاک نبی دی شان چھپائی ادرو آکام لکائے ملونڈیاں انہوں دے پیرا نے تجوی ایک قوم نبی دے فرمان کی روشنی اندر گل پیا کرنا دے پچھے چلی پوری اتو ہی گل ادر بدلی سی پورے چلے ہر کام سارا جو کر رہے نے کچھ کر رہے نے انہوں کا اپنا وجود ہی نہیں انہوں دا اپنی سوچ ہی نہیں یہ مردہ قوم دے اندر جی انگریزی جان چل رہی ہے اس طرح چل رہا وے. قسم خدا کی تک کلندر اقبال لاہور ہی بولیا اقبال لاہوری فرما تیرا وجود سرا پاؤ تلیے افرنگ تیرا وجود سرا پاؤ تجلی افرنگ کہ تہ عمارت کرو کی ہے تعمیر سکولی مڈا تڈے ویکن لگتا ہے ٹرتا جا پیا سور سکولیے ان کی فوٹو ٹنگی کھڑے نے تی فوٹو ویکھی آئی پر تینو ادرال کا پتا نہیں تو چابیا تالے بکسے لا لا کے ستوی زمین ترقی کرے نے اقبال د فکر نیو جی سڈے ملوڈیا ذکر رضا ہر محفل فکر رضا کسی تھانے نہیں اسی طرح سکول لانتی جہاں نے ذکر اقبال ہر تھانے فکر اقبال اللہ دے فضل دیز چشتی دے فکر اقبال بھی ہے فکر رضا بھی ہے اور ہر تھانے برملا بیان بھی کرتا میں چھپاونا نہیں ہاں یہ میں سہ کھا دی قسم کھا دی اقبال فرماندہ گھر زندہ نظر آتا ہے مردہ سنو ہے سنوئے تو سنو تبیر مارنے کھلنا ہے مردہ ہے مانگ کے لائیا ہے فرنگی سے <نفصی> آن انگریزی باندر جڑے جا پیا نا سکولی مڈا وہ آردا آن انگریز کو جان مانگ کت لی پھرتا یہ اپنی جان بھی خدا دی, دی دتی جان کدیخل ہے انگریز دی مسنوئی جان پا کے اپنی جان بھی نہیں قوم جو برابری کی تڈے اندر دو طبقے نے اس لیے ایک ہزور کی شان ہائے ہائے ہائے ایک اللہ دے احکام چھپاون والے ملا آ آ آ آ دو ٹولہ نے وہ یو دیا برابر کی دی نبی دی شان چھپاون والے بیان نہ کرے گا سکولی ملا تو سکولی پروفیسر اے نبی دے احکام لکاون گے نہ سنگسار آسے آن گے نہ جناب جی ہاتھ کٹن والے پاس آن گے سارے احکام جدو بھی گل کرو جدو بھی گل کرو وہ صحیح نبی پاک نے کیتا ہے یہ انسانوں کے ہاتھ پاؤں کاٹنا یہ کوئی اچھا کام ہے بدنویر جان دد نوی बाद नजीर जानते हो अच्छा बेनजीर बेनवीर माना बेमिसाली काम बेमिसाल हां की बनिया है इन आतरा कौन ٹھیک گل سمجھ آئی ہے کوئی نہ وہ باکی انسانوں کے ہاتھ پاؤں کاٹنا تو ویشیہ کام ہے ویشیا اس اسدار رسول وحشیہ کیا قرآن نو وحشیہ کیا پیپل پارٹیوں میں قائم قوموں میں پیچھے کیونکہ ہوئی جو کافر قوم مسلمان ہوئے تو کوئی پرا کافر تو پیر اسی طرح جی جی پٹو جی جی جی پٹو جیو جیوے جیو پٹو جیو لاکھ دانت بوٹے سے پر کی لانت پیجا دی اگوں بتھیری میں جا جدو اگو جاواں تھان ہی کونی کتنے جا یعنی لانت جدو راہ لبھی نا انج لانگتی منہ و ہی نہیں لبا آدی کا گراہ ان ملیا پیا میں کدھر جا کہ پاسوں لانت کا رش ہی بڑا پٹو نے سوشلزم پیش کیا تھی استراکیت کا نظام روس والا اور جڑا سدر دیا چکیا س اسی واسطے چکیا سدر ویا امریکی پٹو سی روسی روسی سور امریکی کتا پیاجتے ہیں جنرل ویاؤ ہک مرتے مومنٹ مرتے ہک نہ مراد باندر چس گیا نہ اکل ہے نہ بندہ جڑے جہا سور یار سال اسلام دوکھا کرتا رہا مولویا نچا فٹوں بدھو قوم نت کسے نہیں امریکہ برطانیہ یہ مغربی ممالک ہے سرمایہ دار سرمایہ دار نظام بنایا دنیا کا روس نے بنایا سی اس طرح کیت سوشلزم روٹی کپڑا اور مکان بندر شریف باقی کما کے ہر شہ حکومت مطلب نو پٹو سی سوشلسٹ اور سیا کالا تچال سی امریکہ دا ٹو تا کر کے کےمریکہ دے کے اصلا یہ دور دے اندر شیطان دیوبندی جہادی فسادی اٹھا کے افغانستان توڑایا روس توڑایا افغانستان دے واسطے دے نار اصل جنگ سی سرمایہ داری تشتراکیت دی جنگ یہ نہیں سی کہ مولویا واسطے اٹھ پیا کلوا کوئی ایڈا امام حسین دا پوترا وہ کوئی تبجو کی جی کوئی نہ آل! آل! آل! آل! آل! اس قوم دی توجہ ہی نہیں رہی <laughs> اس قوم نو کاسم ڈیٹھی چاہیے کافر <laughs> قریشی قرشی چاہیے اپنا جافر قریشی اس قوم ربا نہیں چاہیے اوتے بیٹھے پیرے مرن ممبر رسول دا وارس قوم نبی دے احکام سمجھا س جنت دوزخ دی فکر دمت مان سکھا سانتی سکھا د ادھر نہ شجر نہ کیا کی سکھا ہے کی سمجھا مردے سنتے آ سکھ نہیں سنتے میں سنتے ہیں وہ سکھ نہیں میں مسلا حل ہو گیا مردے سن د پر جیندے نہیں سنتے گزرے بنے کھڑے وہ کچھ سمجھ آئی نے کوئی نہانے والدمید چشتی انہوں سمجھ لو بیٹھتا جائے گا اس آخ ختم کتنے لکھے میں لکھے نہیں بولی نہیں بولے واشاء اللہ کتنے ہزار چاہیے تری قوم کا کہڑا کہڑا رونا روزی مینو آدھے نا چشتی آ کے بیٹھ کے نقل لا جاٹ کے چلے چلے چلے چلے پیچھو بندہ خلاف کیوں نہیں بولے ملوڈے دے خلاف کیوں نہیں دے میں کھانا چیشتی تو بڑی کٹ دے میں اکرم رضوی نی اکرم رضوی میں کیا سنیا سی میں کنیا کالا کٹا سا کھڑا سا وہ سات او کھانا سابی رات اپنی کاری میرے دیو دے سویرے پوچھا جی میں رزیاں کردیا بیگم کیوں بھائی مولا تلا سانگ لے والے وہ کی آتے ہوں سکال کٹتے ہوں مشہور گل ہے بھی ایک تھان سے گئے انہیں ہاتھ جوڑے حضرت جی اتنے رولا بن جانا تاری مہربانی کو گال نہ کٹیا جی لگے نا مولوی چنگیا لگتی سننا اکرم رضوی میرے خیال میں پاکستان بندہ وہ سچا سی بندہ وہ سچا سی مگر ذاتی طور سے جاننا غیرت والا جان اکرم رضوی صاحب شہید غیرت آ جان س میں گل پہ کرنا کہ کیڑی تھان جیتے ان سدیاں سدو آبیا بڑا میں صرف این گل چ کرنا کتے بلے بغیرت کنجر گالا کٹ پتویز موبی ہے میں اج تک انج تو نہیں آخیا بھی فلانے نو آخو میرے کماری کڑی میرے سما دے آکے. تو میں تو کدی نہیں آ کے کیوں یہ گلیں کوڑیاں لگتی میریاں وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام یہ آخر فرق کیوں ہے ہن گل سنو میں تم دسا وچلا پیت کی اصل گل او بول دے سن فرقیا خلاف میں بولنا یہودیت کے خلاف یہود بریلویاں گھر وچ بھی آیا بابیا کے گھر چی آیا شرچ سارے ولٹی خرید جلو سارے ولٹی ہے وا تو جب آ یہودیاں پیچھے لگنے والے دلے ہوں بکار بےمان ہوں آدھے سانو چڑھتا پیا سارے پچ رگڑی جانا سیا ل لوگ آتے نے بزرگ ایک دی مثال اور نفرم آتے ہیں ایک سپ سی سپ تو کسی بندے ولیٹ گیا پہران تو لائے کے سر تک سپ ون کٹ کے خاطر سپر بندوق ریفل لے کے سامنے جناب مطلب سپ سے دبان لگن تے او لگ آخ میں مرنا وہ آخ سپ مرنا بلا انگریزی سپ یہودی دا اس قوم نو گیا ولیٹ ویلویا نو پیران سارا میں ریفل چکنا سپ مارن دی خاطر یہ آدھے حال ہوئے گئے باقی دی گل کوئی نہیں میں کوئی ہوں بچے کٹے کھو ہی پھر نا تو سمجھ لگی نے کوئی نہ میں جدونا کہ رنا سکل میں جان دفر جان بے پردونے بےغیرتی دلا پالنے ہوں <تصفح> پیرانی مولبیاں کی گئی کلی بریلویاں کی گئی کڑی بھابیا کی گئی کڑی شیاں دی گئی کڑی جدو گل کرو دربار سے جڑی رنا بھیجتے ہیں دربار سے دلے نے بریلویاں <تصفح> خوش ہونے بھابیاں خوش ہونا بھابیاں انہیں آخر ساڈیا کدو جی بریلویا نو بالکل کٹی جاؤ کٹی جاؤ شاباش جدو آخو سکلان جان دفتر اتنے دلے نے بریلویا آخنا سان چڈا تقرر کا مقرر مین مسٹر جناح کی گل یاد آؤ مسٹر جناح آخیا سی کہ سیاست کی زبان گمراہ کن ہوتی ہے جی وہ سیاست کرتا سی اس دی پہ گل کردہ ہے کہ سیاست کی زبان گمراہ کن ہوتی ہے تو میں جی مقرر رہ بالکل سیاست دان سے مقرر ریم کٹے چلتے ہیں جڑا اس تخت رسول نوار سے نا قسم خدا کی کر کے آنا وہ کسی فرقے نہیں نظر رکھتا وہ مستفا دین ول رکھنا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہو صدقے جاوا سجنا ہوں یہ دو تبکے بن گئے نہیں ایک نبی دی شان چھپا والے ایک مستفا کے آکام چھپا والے او یہودیاں وانگو یہودیاں دیا دیال ماں پیڑا واگو یہ بھی دو تبکے بن گئے نہیں ہر حکومت دگ کے احکام لکائی جاندے نے جو حکومت کر رہی ہے جو کفر بنا دے نے لگ کے آتے ہیں بالکل شریت کے مطابق ہے بالکل قرآن کے مطابق ہے حالانکہ چونجا سال ہو گئے قرآن دا قرآن دے احکام نالیاں چ رول گئے رہے نہ لین آہشت دا گرد بنتا فتنے باد بنتا چونجا سال دے اندر کدو تیرے ملک دے قانون اسلامی بنے نے ملوڈیا ساری خبر ہے لیکن لانٹی کی, کی بیٹھے نے جو حکومت کر دی بالکل جی اسمبلی اسلام کے مطابق حاکم میں آلہ خدائی ہے حاکم میں آدائی ہے کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنایا جائے گا چل دملی طور سے پیا ہر قانون خلاف اسلام ملہ نہ لگے پیا مڑے پیر نہ لگے کھڑے لے ہاں جناب یہ اے, اے بچڑ خانے دے ڈاکٹر بنے بیٹھے نے بچڑ خانے دے ڈاکٹر بچڑ خانہ جہاں جیب جانور نبھاؤ نہیں اتنے کے ڈاکٹر بیٹھے ہوں انہوں کا کی کم ہوں وہ جہاں جانور جناب نب کر کے گئے مہر لا دین گے ٹپا لا دیں لا دینا جناب والا آلم تیر بنے بیٹھے نہیں جو اگریزی یہودی جو اگریز یہود جو یہودی حکومت جو کچھ دے اسے ٹپا لا چڈنے یہ نہیں ویک اسلام ہے قرآن ہے شریعت کے مطابق تھپا لائی جلے مو دے دین جڑا پاک نبی دی شریعت دی وراثت محفوظ کر دیں دے, دے ہر منصوبے دی مخالفت کر دیں وہ نبی دا وارس بن دے بول جلال سبحان سجنا میں گل کر لگا کر چھوڑا سارے گے لیکن اصل بیماری کسی نہیں دسنی سبب کسی نہیں دسنا کیوں پیا ہوں یاد رکھنا میری کا قاضی بھی بولے گا فضلو بھی بولے گا اور فضلو شیتان بولی ڈیزل سارے بولن گے بھائی یہ ہے یہ یہودی تہذیب پھیل گئی ہے یوں ہو رہا ہے فاشی عام ہو گئی ہے اور یعنی ام ہو گئی ہے شو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے یہ سارے ڈرامے باز پتر پر کسی نہیں پہنچنا بھی یہ ہوں کیوں پیا بزرگ فرمانے نے دودھ دھد مجھ کے تھنوں نکلیا کبھی پلیت نہیں ہوں مسلمان پاک قومیں یہ پلیت کیون بن گئی تن بنیا کی خیر ہے دھد دی بالٹی پئی ہے چیٹ پیشاب کی سوبت لوگ پلیت ہو گا وہ کیوں ہولیت برتن چ پاؤ پلیت ہوا او ہو کیوں ہوسان پلیت نہیں سا سان تعلیم یہود نال انگریز دی سنگت ملی ان پلیت کر چیا اصل تعلیم ادھر جانا کفے نہیں بلگ فرما دے دیں چنگے بندے بھی سوبتیا رو وانگ دکھان araal دکان لوہارا کپڑے بھاؤ کنج کنج بئیے چڑگا پین ہزاراں جو بول سب لو ادر وے کو سجنا قسم خدا دی کر کے آ تاریخ پٹ کے وی خالی بولیا لفسان تفواہ تر خدا کا نا تو مسلمان مسلمان تحقیقی آد ب دنیا آتا جنہیں لایا گلی مگری تر جلی جوگی دی کتی آنگو جے دے پیلے کپڑے ویکھے آخر ہے میرے ہی جوگی ہونا اے مسلمان دا کم نہیں میں آج سوال تک کرنا من جواب دینا تسان جدو دی انگریزی تعلیم دی تاریخ ہے اس تو لے کے ہوں تھی میں کنا تک کے چیلنج نال پیا سوال کرنا من جواب دیا جی انگریزی تعلیم اگریزوں دی سنگت سوبت بیٹھا او دے اندر ہولیتی اگریزاں والی نہ آئی مثال پیش کرو کوئی بندہ اٹھے مثال پیش کرو جا انگریزی تعلیم پائی ہو پلیت نہ ہویا ہوا ہوا اللہ مائی اقبال پلیت ہوا کرم شاہ بھی ہوا پلیتی میں دسنا کہ کیون پلیت ہوئے اللہ مائی اقبال صلاح! اللہ مائی اقبال خود پہلو کافر مشرق رہے اعتراف کیا کہ میرا پہلا دور دور چاہلیت تھا تن تو پتے کسی گل علامہ اقبال کی زندگی کے تین دور ہیں پہلا دور درمیانہ دور آخری دور پہلے دور میں کفر اور گمراہی میں تھا دوسرے دور میں ہدایت میں آیا تیسرے میں مارفت خدا مان اللہ مان اللہ ہاوے ڈانگا مار دے سنیا سنا <تصفح> میرے ناچیر دے کول بیٹھو تحقیق کے پردے شگاف کر کے بکھاوا علامہ اقبال کی پہلی تصنیف نظم کی بانگے درا ہے دوسری زرب کلیم ہے اور آخری دور کی تصنیف فارسی کلیات ہے فارسی کلیات مارفت دا سمندر ہے اور بانگے درا کفر ہے باگ اندر یک شوالا ہندوستانی بچوں کا قومی گیت اس ساریا نظم کوفر تے وحدت, وحدت وطنی تے تحدت قومی وطنیت کے نظریے دے لکھیاں گئی اسدر اس, اس پا آخ کتری نو سارا کچھ بتان کی تاریف کی لیکن جدو ہدایت ملی وہ کتوں ملی ہے وہ آ سکول مینو پلیت کر ہے چڑیا جی دولت کو ہدایت آی ملی تو کسی درویش تو لبی پر فیصر تو لانا تھی لبی ہوں لگی نہ کوئی نہ میں دعوی اچھا تسا کی آدھا جی کرم شاہ کرم ہے تحذیر الناس کتاب جان د کی لکھی کاسم کی کاسم لانوت بھی دو بند اس دے اندر خاتم النبیین دا کا مانا افضل نبی کر کے ختم نبوت دا اس انکار کیتا کہ نہیں اور حرمان شریف خین شریفان علا حضرت بریلی اس سے کفر دا فتوا لایا اور جڑا فرمایا کہ من شکی کفر ہی بادی فقت کفر کرم شاہ نے کتاب لکھی تحذیر الناس میری نظر میں اتے لکھا اس عبارت کے تحت خاتم النبیین دا کا مانا کر کے جتے قاسم نانوت بھی کفڑ کیا اتے انہیں لکھا مجھے اس عبارت کو پڑھ پڑھ کر بار بار مسرت ہوتی ہے آ, آ, آ. وہ تو عاشق رسول تھا خاتم النبیین کا منکر کب تھا ہوں آلہ فتوی مطابق وہ کی بنیا ایمان جو نہیں ایمان نا تو صدیق اکبر نے سکے پیو دوں تھپڑ ماریا ایمان تو ویلے خدا کو ایمان منگو مستفا کی عزت کا معاملہ مومن کے نزدیک یہ ہونا چاہیے دنیا دا پیر ہوگا کوئی ملا ہوگا جب رسول کریم دی عزت دے خلاف ایک قطرہ سوچے یا بولے سارے نزدیک کوئی اسلام تو باہر ہوے بھاگے کوئی ہوگے اصا نہیں ویکناسا صرف دیکھنا تو مستفا دی عزت نیکنا مردو اور سو کرم شاہ جج ہے سی جج اور جسٹس ہے گی المال تیرا ایمان کون جی خرا متبادی اتو فتوے لگ کے آئے نے انڈیا پچ ریلیت لگ کے آئے تین پتہ نہیں کہ خاتمے تحضی میری نظر کو ہوا پیاما علی رسولہ توں پڑھا اسے میں نہیں پڑھیا میں محمد اللہ پڑھیا وہ میں دسنا وہ میں دسنا جمالِ کرم کتاب کرم شاہ وہ شگرد لکھی پروفیسر نے اس دا اس دی جلد نمبر تین صفحہ نمبر چھ سو چیانوے اسے لکھا اپنے نو تلقین پیا کر ہے کہ بیٹا اب کسی گستاخ رسول کو کافر کہنے کا دور گزر گیا ہے ہوں جلم پڑھیا وہ کو آخے میں دیکھا گا یہ چٹا کلمہ کفر اور بولنے والا کافر مرتاد جہاں گستاخ رسول ہے وہ کافر سمجھنا بھی فرق دے کافر آخنا بھی فرد دے اور اسٹر کرنا بھی فرد ٹھڈل مولہ بن گیا ٹھڈل جا گے تے پتہ لگے گا کہ رسول کرم شاہ سی کے محمد رسول اللہ یہ جنہیں دو بندی مرے نے نا اسے گل پچھوں مرے نے جہے پرسوں تو پہ مرد جی وہ آتے سن ہے ایڈے وڈیا آلما آخی ہے آلہ حضرت کہڑی گل پچھوں بچیا ہے سکھ عالم تو بننا سبی گلابی نارجے ہزور دشمان نے آلم کا دا ہے ایڈے وڈیاں نو آلما کہ آلہ حضرت کہ پچھا بچیا ہے آلم سے بننا سی نبی گلامی ہزور کا دشمن ہے آلم کا جج آئے سی ہوں ہور ہوا کرنا پیا ان شگرد میرے توبہ کر گئے لیاکتپور جاند مفتی احمد سید صاحب اتنے آگرد جی لیاقت پور رہی میار خان لیاقت پور لیاقت ایشا بش میں سامنے بہ کے مدرسے میں گلا کہ بس دعا کرا بدرو بخشے جان میرا حادثہ نکل گیا میں کہ بھائی واہ اصل تو سمجھتے سر بزرگ بخشوامن واسطے ہوں وہ ہوں ساڈے کرتے نے مر جی کو جج سی مینو ایک ہے وہ جی شریعت کوٹ کا جج تھا میں جی اچھا میں جی پہلی گل شریعت دے کوٹ ہوں دے نہیں دوسری گل چلو تے قول دے مطابق میں میں تنزل کر کے گل کرنا ٹھیک ہے شریعت کوٹ کا جج بھی آ کہ میں یہ دس تو ہڑے ملک دی وڈی عدالت شمار جہی ہوں وہ سپریم کورٹ ہے یا شریعت کوٹ ہے عدالت اسما کی آدھے جے جی. کیوں ہے بولو دیبو، دیبو، دیبو. عدالت ادالت مطلب کہ شریعت کوٹ دے فیصلے نو سپریم کوٹ توڑ ہے لیکن سپریم کوٹ دے فیصلے نو شریعت کوٹ نہیں توڑ سکتا ادھر دا دعویٰ ادھر کر سکنے اپیل ادھر دا دعویٰ میں زال ماں یہ حال کفر نہیں ہویا سادہ نبی شریعت ہوئے کہ جندے فیصلے فیصلے سوا لاک نبی نہیں توڑ سکدا کرم شاہ انگریز دے قانون تو توڑا پیا پر سجنوں, پر سجنوں کوئی شہ نہیں بچی اس قوم کی کوئی شہ نہیں بچی ہوں جاؤ سارے کرم شادے کرم کٹھے کرو تو انہوں نے آخو چشتی تین گلوں کی انہوں کا جواب دے چڑو اگر وہ جواب دے دین تو میں کرم شاہ کا کلمہ بڑھاں گا نہیں تو میں رسول اللہ کے کلمہ پہ رہنا جرنل ویاہ بندہ جرنل ویاہ بندہ جرنل ویاہ زیا نہیں انہوں رنگیا سی ٹا یونیورسٹی بنی تھی کرم شاہر والی یہ جڑا ویا قرآن ہے یہ زیاد رسبت کرم کی رسبت نہیں کرم القرآن قرآن نہیں ہے زیا ملت اور میں سنوے اکھان ڈی ہونا ہوا اج آ گئی گل تو ملکر آآ آآ بولو سبحان اللہ میں اپنے چھوٹے برا محمد شاہد اللہ چی صاحب نو لے کے اج تو کئی سال پہلے کی گل داخلے واسطے چلا گیا اتے میرے ادی جناب جو تو گئے نا جی و میں اپنے چھوٹے پرا محمد شاہد اللہ چشتی صاحب نو لے کے نج تو کئی سال پہلے کی گل داخلے واسطے چلا گیا ابھی ڈیرے ایسی جناب جد گئے نا جی گیٹ جڑا ہے نا اس دے باہر بورڈ کھڑا سی ادارے کا بورڈ فوٹو بنیاں سن کالیا ایک رنگ بندے کا ہات چ ہتھ سی بریف کس ایک ہاتھ ہن دا ہاتھ کڑی دا اس حال چڑ دا سینا جی وہ مرغیرت مند گھر کا جمع سی میرا برا ویک کے مینو آند ہے چھوٹا جاتی ہواشا جان میرے آگ لگتا ہے کہ آپ پڑھنے آئے اتنے تے دلے ہونے کا سبق تے باہر لگا کھڑا. جو کچھ اندر سودا دبار بوٹ دے سیکھنا کی پا پڑھنا کی ہے آپ چلیے رات رہا پرا کیا میںخل اتنے ہی نہیں راتی رہا سی صبح اٹھے ال ودا سمجھ لگی نے اچھا چلو اج کرو تصا کرم شاہ تقریب مین سناؤ جس دے اندر اس جنرل ریا حکومت کے خلاف بولے ہو ایک تقریر سناؤ جس کے اندر یہودیت کے خلاف بولیا ہو ایک تقریر سناؤ جڑی اس پردے کے حق چی ہو کہ چادر چار دیواری اور گھر میں بیٹھنا عورت کا ضروری ہے جاؤ بلکہ تیرے ملتانی نہیں بولتے بابا ہے دا پردے کی گل مسٹر جنا بھی یہی کہتا تھا جان جاند بابا تو قوم کا خسرا اس قوم دا, موٹ ہے. دا, دا, دا کا مٹھ گلیا پیا اللہ اقبال کلندر فرماؤں اقبال فرماؤں گفت رومی ہر بنا کو بادہ کلنگ میں نداری والا بنیاد را ویر کلنگ آ کے پتہ نہیں مولا روم فرما نے اللہ میں اقبال پہ آ کے مولا روم آخ لمارت نو سروں بنا ہونی ہوتی آخری اٹ بھی کھڈ کے سٹنی پی جی تھلے نیلر پرانیاں اٹرا جی نو عمارت برباد ہو جاوے گی پر سجنا دین رسول نو پیش دی جی دی بنیاد بنی ہے وہ ساری پتھر اٹھان کٹ کے سامنے پہ اگریز اٹان گئی ہیں ساری عمارت برباد ہو جانی ہے اصل ساریا اٹان مصرجنا ورگیاں کھڑ کے سٹ دیا گے سر پاک نبی کا سچا اسلام قوم قبول کرے گی نہیں تو جدو بھیڑ کی گل کرنے ہیں کوئی کسی کو کڑ ہے کوئی کسی بےمان کو کڑ ہے کوئی کسی بائیمان کو کڑ ہے ہاں جی پینٹ شرٹ کی گل کریے ٹائی کی گل کریے تو آدھے ویخو دے سی مسرتا سی سکول گل او مسٹر دیکھو کہہ دے آزم وہ کہ آزم ہے قوم کا وہ کہ آزم ہے قوم کا ان سارے منیا وے او پردہ کرا دی بہن جی نال دان دی دی. بہن لگی پھر دی. دی پردہ مادر جگہ جگہ تے ہوئی کر دے کرتے رہے سجنا قسم خدا دی و نبی سونے دی گل دگے دے سب دی گل نہیں آ سکتی پر کنہیں مرتبہ دیا گل رکھی پھرنا ہے کیوں سارے سارے سارے، سارے سارے سارے سارے کتوں مسلمان کتوں لبھی مسلمان کتوں لبیا گل رسول اللہ کی ہوسٹر سور اگے وے امام اعظم ابو حنیفہ فرمائیں اگر میری گل رسول کریم دی گل نال ٹکراوے تو کنتے مار دے دیا پتہ نہیں لانتی سوراں دی گل چک کے اگے دے حالانکہ امام اعظم دی گل رسول کریم دی گل دے خلاف ہو سکتی نہیں ہوئی نہیں وہ تو فنا فی الحق سن इधर आद, वेख्या मेरे हाथ च की, की लिखा खड़ा उ बनिया जे जिकल जाए जाओ बह जाओ बुथ बन गया जो बह जाओ कटा इधर वेखो मेरे हाथ उ लिखे چار جلدا دی کتاب قائد اعظم تقاریر و بیانات ترجمہ انگلش تو اردو جڑا کی اقبال احمد سدیقی کی بزم اقبال لاہور دی چھپی جلد نمبر تیسری صفحہ نمبر دو سو ستر کی لکھا ہے کنہ رہا ہے کس تاریخ نبے کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور سرسواری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مسلم لیگ کے جلسے میں تقریر دس مارچ انیس سو چوتالی نیس سو پاکستان تو کتنا چہر پہلو پانچ سال تین سال پہلو تین سال پہلو کی تقریر ہو رہی ہے ایک اور نہایت اہم معاملہ جو میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں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 چھپا دلے تو دل چھپائی بٹھن میں چھپایا مزارکا دیر مزار آنا ہوں لفظ سن اتنے دو بندی آدھا اور سڈا حکیم المت اشرف علی تھانوی نے ان کی تربیت کی تھی دن برائلر آندے برائلر ہاں اج دے بریلوی تے آلہ حضرت دی کی آپس جنگ آلہ حضرت بریلوی دا فتح و رتوی ایک پاس رکھو تے آج دے بریلویاں نو رکھو جے کسے گل چلا حضرت نہ رل جان ہوں فتو نا تے میرا سر بڑ چڑیا جائے نہیں, کوئی نہ ایک ہی جماعت علی شاہ نے ان کی تربیت کی تھی وہ ہمارے شیعہ آدھا پلیا ہے کسے نہیں اندے خلاف گل کی تھی؟ خدا دے خلاف کرنگے ایمان دسو خدا مولوی اختلاف کی نہیں حکومت والے نہیں کوئی آب کو جھوٹ بولتا کوئی آئی بولتا بول اللہ دے اختلاف کیتی رسول اللہ آتا ہاضر ناظر ہے نور ہے نہیں اختلاف ہے کہ نہیں صاحب لیکن اس بیمان دے دن نے ساروں کا اتفاق کیوں کدی سنیا جے کسی خلاف گل کی ہو لگر لگر تو انہوں وسا میں فکر ایک ایک, ایک, ایک, ایک لفظر اہم معاملہ اگریز بھی اس گل نہم معاملہ سمجھ د کہ مسلمان دلے بننے رن ہر تھان سے وکن جان سنا آم ہوئے دلہا بنے گا تو سر نہیں چکے گا کیونکہ دلہا کدی سر نہیں چک سکتا دلہ جدو بھی لڑتا گیرت والے لڑتا میں کسم خدا کی کر کے آنا دلہا جدو بھی لڑے گا نا جا گرت کی گل کرے گا اندر لڑے گا دلے نو عزت لال کدی لڑتا نہیں دیکھے گا نو پتا ہے جدو دلے بننے گے پھر جڑا غیرت دی گل کرے گا اون لڑ گے لڑکے نہیں ہوئے قسم خدا دی کر کے آنا میں کی جرم کی پھرنا میں غیرت دی گل کرنا کھا رہا कूमत फौज तेरी अंग्रेजा न लड़न की बजाय इज्जत लुटन वाले लड़न की बजाय कि लड़ते ने जेडे गए चलो अंदर करो चलो ये फलारा है चलो ये साडी बाजी न छुपाने गल कर द्यों लड़न जिन्हा एडा गला हो आखद प्या اہم معاملہ کوئی قوم عظمت کی بلندیوں کو اس وقت تک نہیں چھو سکتی جب تک کہ ان کی خواتین ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہ چلیں اچھا تو کنجرا دیا رندا برابر چل دیا کہ نہیں تو عظمت دیا بلندیاں نہ چھو گئے ہم بری رسم و رواج کے شکار ہیں لفظ ویخ یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گھروں کی چار دیواری میں قیدیوں کی طرح محبوس ہوں ایمان دسیا جائے پردے تر جران دا حکم قرآن دفول تو اس مجرم کنو آخیا مجرم آکھیا خدا رسول نو مجرم آخر کرم شاہ سارے قائد آزم یہ ہوں یہ مسلمان تو سا سابت کرو وہ تو ہے سی جڑا ہے ہوں انسلان مسلمان سا ثابت کرو اٹھو اٹھو بہت سارا بولیا نال کس یار سنگ نہ کریے سن نہ کریے کل نو لاج نہ لائیے ہوں کال بچے ہل سن بوز نہ ہو مل بھاوے توڑ مکے لے جائیے کبھی مٹھے نہ پہ بھاوے سے مڑ گڑ پائیے go mm -hmm. جاڑیاں نہیں کوئی لام واطے ساڑیاں نہیں رائے نیری ٹینڈ اج پنڈ تل اس پنڈ ہم تبلیغ کر رہے ہیں تی ڈاک تبلیغ کردہ پھرنا دے خلاف بولنا نہیں دلے سارے کفر لگے کھڑے نہیں تے نیو آو نماز بڑو ہوں ایمان دس جدو اکان کھ لی پھر کی چڑھانی ایمان نکل گیا نماز کی کرنی قسم خدا دی کر کے لاؤ الی تزی کفر فیل گیا کوئی سویرے پیاکا فر بنتا کوئی شام نیاکا فر بنتا آلو رہ نہیں گئے جڑی ماں احمد رداور گے ہر داڑی تل کئی اتو شکل کابے دیا पिछों गिरजे लगे फिर दे सैयद अकबर हुसैन इलाहाबाद ही बोलिया एक कोई एक इवेंड़ी आए जेड़े अंदरों अंग्रेज اکبر اللہ بادی دے بارے بولے میری داڑی سے رہتا ہے وہ کار پر قائم انگریز نا میری داڑی نو ویک کے نہ ان کار کر نو نو پر گیٹ آؤٹ آپ مولوی ہیں ہماری دشمنی ہے میری داڑھی سے رہتا ہے وہ بن کار پر قائم مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فورن مان جاتا ہے اگے جب وا میں دل اگریز نو میا نہ ہوئے جی اندروں دلہ ہے میں بھی دلہا وا وہ آس یس ایسے جدید روشن خیال مولویوں کی بہت ضرورت ہے یہ جو پرانے وہن کے مولوی ہیں نا پرانے تک یا نوسی خیالات کے یہ قوم کی ترقی میں رکاوٹ ہے بہت بڑی تو جڑا دلہ بنے مولوی جڑا گران جی چلن گیا دماغی ہو جی حضور نے انہوں نے بارے فرمایا کہ بہترین مخلوق بہترین اولا اللہ کیڑی کیڑی گل سنا خدا گل شاطان hey, hey. رسول گل کافر نال دی. مومن آلم دی گل بھی کافر گی جی گل کافر مطابق ہوفر بھی آپ کرے کافر روحانی روپائی ہوں سمجھ لگی نہیں جسال دتی چڈنا رات میں اتنے بھی دے چڈنا نویں بندے بیٹے نے शवकल सियाल भी आया मुफ्ती साब हजरत चिपलाटिंगे साहब अजरत तशरीफ लाए इधर दारा बस्ती नादराबाद पाठक मेरे बार तकलीर उसकी ओन किसी बसला पूछा मोल जी ए दसो रन्ना फोटो लवावनी शनाख्ती कार्ड बनवावन की खातिर जैद क नहीं ہوں وہ او ہے اوکاف اوقاف کا خطی سرکاری ہوں یہ حکومت دا منصوبہ سی مفتی بتی شرار الخلق ال خلق اوقاف دی تنخواہ نے پیچھو پوشن مروڑا ضرورات تو بھی محرات ضرورت سے ممنوعات جائز ہو جاتے ہیں وہ بدترین مخلوق ہوں حرام نائز کر لیا انہیں حکومت جملا لاندا حکومت دے ہو بول پاوے خلاف عوام مولویاں نہیں تصدیقف ہونا پر اسفر بیکتی شریت اسلام بنا لیا ملا ڈاک جتوا سنو میں جلال پور پیر والے تو تقریر کر کے آ رہا ہے مخلوق وہ ایک مومن سادہ میں جلال پور پیر والے چو خطاب کر کے, کے بھی بس آ رہے ہیں. دے مطابق شروع کر نار میرے بھٹا جٹ جا بندہ دہڑی منا میری گلا مول سا بالکل سچ آنا گئے تھارے سام گلا بنا حکومت قسم خدا دی کر کے پا آپ گل سنا آڈر پنڈ چلس والے انہیں آخیا رن دیا لواو فوٹو شناختی کارڈ اتھا آ پٹ سوٹے لے آ گل نے بغیر سمجھا جی تکو جدو اس مفت خورے مفتی کچڑ خانے ڈاکٹر کا فتوا ادھر میم سامنے آیا ادھر جگ دی ایمان آے گل سامنے آئی آئے میرے حدیث رسول سامنے آئی الخلق شرار میں تقریر کی تحت جواز کا پھر موضوع آیا اللہ دل دسیا کہ فتوا دی پڑھی کہ کتوں کدی بیٹھا ہے یہ سارا مٹ دسیا میں हुमत अगले साल यह कानून बना दे के ओरता जो फोटो दे दुपट्टा भी ला लूरी पछाण नहीं होती मरद का उतर गया मरद की हूं पग टोपी फोटो नहीं लेंगे लें ना मुबल यूट बने में लैन चलिया پلک یورپ حیدرت صاحب شہزادہ صاحب اس سال تو چھ مہینے لندن میں رہ رہے ہیں اور چھ مہینے یہاں مکالم لیں گے تو کیوں جا رہے ہو وہاں پر تبلیغ کی بہت ضرورت ہے وہ اتری دوائی کھڑے ہیں تبلیغ کی لوڑ ہے کسے پاسے تبلیغ دی لوڑ نہیں ایک پاکستان چ کر لیے بڑی گل ایماندار مینو ایک یورپ جڑا ہے اگے جی میں کی تین بنے نہیں جی پر تبلیغ کی ضرورت ہے میں چلی روکے دو سال سکا پیو ادر ہو جانا وہ اندر ہے تو آزادی میں فرق آزادی میں رکاوٹ ہو شکا پیو دو سال اندر ہوا مولا تبلیغ کر سکتا بچاری سبق بڑا جنا دری مرضی نجا بے لیا جنا دری مرضی نجا بے لیا یہ نچن سجا والی کوئی شیانچائی پر دا دا دلہ پیر میرا مرید بن کیوں جو میرے گھر پر ہے تو تیرے گھر کوئی نہیں پردہ راہ نبی پیر ہوں راہ دس مت مرید تیرا میں अकल आई ईमानदार खुदा भी कर दिया गल अंदर छीरन नींद टुट जाएगी और मैं नींद तो तोड़ना चाहना नींद टुटेगी तो तू उठेगा ना तेन थापिया देने सारे दें। थापियां देंगे میں ت ساؤ دھابیاں نہیں دپڑ مارنا میں نا چوکی داری ن بی سروردار دہ پھر ہو کار کلا کو لو بچ جائیوں مومن لو ایک حدیس مکاج ہوا دل فیصلہ کرے گل بنی جٹ سی وہ دے مولوی صحبا تھا سوٹ پٹ لینس والوں مت والا جل ان ہزار مفتی جہنم نرید کے دنیا کرے جا گے موہم گناگار ہو سکتا ہے محلہ فضل فرما کے دنت وے محلہ پہلی شاہ مان ویچنا فتوی خدا بھی کیا نا ساتھ پاک نہیں پہلو ایمان کوئی لکھا دالیاں کئی ایمان آ جنت رو چلے حدیث رسول اللہ سنو سناو نبی دی زبان ساڈ تو قرآن نبی دی زبان واس تران ساڈ نبی, دی زبان نبی دی زبان کی زبان ساڈ واس تو قرآن کسی ہوگا لاگ دائی لئی آزادی لب دبی سرور فرمائے حوالے سنو کتاب امام ہاکم نشا پوری اپنی تاریخ کے اندر حضرت عبداللہ اللہ عمر تو روایت محدث دعلمی حضرت معاذ تو روایت کم ظلم مال شریف دے حوالے میں تے پیش کرنا وا ہاں جی جناب والے سونے نب... ابن حدیل کامل دے اندر نے شعب الایمان دندر اندر حضرت مولا علی سرکار تشریف کی دی سونے نبی نے فرمایا سيات زمان اللہ زمانن يبقى من القرا ما يبقى من القران الا رفوه ولا من الاسلام الا اسموه يتضمن به وهم عباد الناس منه مساجد عمان میرا ظلم ہے خراب من الهدى فقہ ذلك الزمان شر فقہ تحت تحت سمائے من من من تعود سونے نبی نے فرمایا دور آنا سونے گلا دے سڑ تک امت نو خبردار کر بچا نالے بچ جائیں مطلب نہیں جانی نہ امل ہونا نہ حکام حلال حرام دی تمیز قرآن دی کوئی گل پوری نہیں خالی رسم مدرسے کھلی کھلیے اوتے کھلیے ہزار مدرسے نہ قرآن تعلیم رلتا ہوا نالی عزت کوئی نہیں ہونی تعظیم کوئی نہیں ہونی نہ دل نہ باہر صرف رسم ہونی پانڈے پڑا مدینے بولنے چہرے نبی نہیں بنا مراد سونے نبی آنے والی تو گلان جڑا پچھان نہیں دے سکنا صرف نا رہ جانے ہوئے گا کفر چفر کفر قانون یہودی دا تعلیم کفر نظام تہذیب چفر گھر پر سارے آخر اے مسلمان ساڈے ملک اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے حالانکہ انہاں پتہ نہیں جہلا نو اس جمہوریت اسلامی نہیں ہوتی اسلام جمہوری نہیں ہوتا کیوں جمہوریت کا معنی ہوتا ہے اکثریت عوام کی حکومت اور اسلام کا معنی ہے خدا کی حکومت مخلوق بھی حکومت جمہوریت ہے خالق بھی حکومت اسلام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہر پاس, ہے؟ ایک کو, کو, ایک کو. پاس ہے اسلام دا قتل منافک نہ نا... سید اکبر حسین نے بیان کی اپنے کلیات فت ایک یہ بھی بیان کیا کی جو چاہیے وہ کی جی بس یہ ضرور ہے انگریز دے تعلیم دے دا جڑی میں تعلیم دتی نتیج یہ نکلے گا مسلمان جو چاہیے وہ کی جیے کافر نہ بنے جی چیٹے منافق رہا جی کیوں جو منافق میرا زیادہ فائدہ کردا ہے کافر دشک امان والے کہ نہیں بولو ہے ن منک اسلام نہلام نا چند مسٹر جنا ادھر اسلام کتل کرتا ہے بکواسا کرتا کو نہ رکھتا نہ محمد علی اسلام بس ہم اسلام میں مسلمانوں کو اسلامی سلطت دوں گا اسلامی دوں گا اسلام بہت سارا کچھ اچھا مساجدہم مہا وہم تم خراب من منل فرمایا مسجد آباد ہو سن لیکن ہدایت تو اجڑیاں ہو سن نمازی ہون ہوئے ہوئی ماں اج ہے نی حق بھی گل کرے مسی تو چھٹی امالی وہ امام حسین دے. امام مسلم دے پچھے نماز پڑی کڑے سن کام ایچا ما شر من تحت عظیم سما انم آسمان دے تھلے مخلوق کے پاگ اکثریت اے حشر بن جان ہے کیونکہ اکلیت ضرور رنی حق تبی سونے فرمایا لا تال فتم مینتی کائمت نال حق میری امت دا ایک گروہ یعنی کچھ لوگ میری امت ضرور حق تائم رہنے گے فتنا وفیم فیتنے ان نکل گے ان نکل گے ان لوٹنگ ویخ لے فتنے بنن دہلو تصدیق کریں اگریز حکمران فیتنے بنا دن موہر لاند آ جہاد جہاد کشمیری کا جہاد فلان جہاد جہاد جہاد ملا دوبندی وہابی بریلوی نال ان کی اتبا چاہ سارا کے جی سلام گا موہرا پھر نتیجہ نکلے گا جدو آخیا یہ تنظیم فسادی تے دہشت گرد نے اہی ملا سڑ فری انہوں تو فیتنے نکلے پونا دے نے لوٹے آخر آپ فسے خو کھٹیا کسے واسطے پس بد ترین علامات نشانی جنیا پرست توشن دنیا دی تعریف کر گے نسل سکل چ رکھ گے دل چزمت انگریز کی ہوئے گی اور بہترین عالم دی نشانی قسم خدا دی کر کے دنیا تو نفرت کھان گے آخرت دی علفت ہو گے جی نال جیٹے گا نفرت نفرت آئے گی سمجھ لائے اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو آخرت پاسا وا کے بہترین رکھا ہے بدترین اللہ تعالی میرے بات, اللہ دے دے میں بدترین بہترین علماء صوفیاء صفیا فکرا خادم چنا بابا میں پھٹی ہے نا امد گئے جنت حقدار ہوا دعے اند گئے جنت کے حقدار ہووا سید امبیا بھی نہیں کیتا جو اللہ دے مابو بیٹھے نے تے فرمایا کسے بندے اپنے عمل نال جنت نہیں جانا سرکار دے صحابہ سب کردن حضور تصا بھی نہیں فرمایا ہاں میں بھی مگر مین اللہ نے اپنی رحمت نال ڈھک لیا سونے نبی دس کہ جنت کا دا حقدار عمل نال کو بن سکدا جنت ملنی ہے تے اللہ دی رحمت نال ملنی ہے کیوں کیوں سنو اللہ تعالی سانو دنیا ویچ بنا کے جو نعمت دیتی ہیں نا اسا ساری زندگی دے عمل نیک اپنے کٹے کریے تے ایک نعمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے ایک نعمت دا مول نہیں پورا ہو سکتا اک چو ایک پانی کا گٹ چوے جی امل سے گل آئے تو انہیں ایک گل کے ات دینا کہ تو ہاں ہے تو سارا کچھ میرا سی تی وجہ حق اپنا دسی بیٹھا اس ذات پاک نے امل نہ تبجو رحمت نال جنت دینی عمل دے نال اس درجے دینے کوئی درجہ چھوٹا ہے کوئی وڈا ہے, کوئی وڈا, ہے, کوئی, وڈا ہے, کوئی اس تو وڈا جملوں دے مطابق درجات تو تقسیم ہونی تص آخو گے ایمان کی ایمان وی راب دی رحمت ربمت سمجھنے آئی نہیں ایمان بھی رب دعوی کو ما کیتا بابا جنت کے حقدار ہو تھڈو اصل فرانے ہونے آلانا ہے اٹھو روزے دارو دین بے غدارو اور بوش دے گارو بش دے وفا اعلان ہونے میں کریں اپنی سالی کے ساتھ برائی کرنا کیا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے نہیں ہے دوسرا سوال تبلیغ کرنے والی جماعت کو اچھا کہنا نمازی کہنا یہ کیسے ہیں دیں جیڑا جا نو اچھا کھڑا ہے نا کڑا آخد ادھر آم تو ادر آم یہ دونیں بےمانا ٹول انچا آخنے والا خد خلیت بےمان ہے مدد لیجیے آپ کافرات اس کی تصویر آپ کی جیب میں کیوں ہے آپ فرماتے ہیں کوئی مجبوری نہیں ہے تو آپ کے کال و فیل میں تضاد کیوں ہے لکھن والا میرے میرے دل تو اس دلچسپ تصویر نہیں پیسے تھے بناو آ رہے ہیں بناے ملک چ رہن دی مجبوری نال سڈے کول ہے اس لن جی اس کا مطلب کی نکل جناب دا جی اگر ملک چن دی مجبوری نال سل ہے اس لن جی اس کا مطلب کی نکل جناب جی؟ کا بنتا تو تسمان تر جانا سی پہلو کتوں کی رہے کیوں پہ آدھے میتھے رہنا سر فارگ نے اچھا ہوں یہ دسو کہ میں جہی ان کی گل کفر ہے کہ نہیں تے کفر ہے تو میں ڈانا کافر تو تی جیبے ڈالیا کافر مسلمان مسلمان رہ سکتا ہے کہ نہیں کافر بھی ہمسایا ہوئے ڈب مرو خدا کا خوف کرو کوئی خدا دی مخلوق برباد نہ کرو بڑا بڑا کچھ ہو گیا اس قوم نال کی حل لے بہت اچھے اور دیکھئے انہوں جواب آگے اٹھنے نہیں آیا لٹ رہی نہیں جی مجمے جاپ لاتا میں آنا پیا کفر کیتا ہے کفر کیتا ہے کفر تنا اگو جیب کیوں ہے اتوں کیوں ہے تھلو کیوں ہے کسی تینو اکلاخ مسلا یہ ہالے روپا پہ جی محلہ بھیجنا دنیا مردار ہے نبی فرمایا کہ نہیں دیا جی فدل دنیا مردار ہے کیوں رکھی پھرنا چاہل ایو نہیں دنیا دنیا مردار ہے. کیوں رکھی جاہل بولی گا اپنا جو دسے ان دل چ کیوں دلانا دنیا تھی ساری دنیا دارا اچھا میں پوچھنا دیو بندیاں نو تمجلو بئی مان اچھا اچھا یہ اچھا. دسو اگر اہی دیوبندی اہی دیوبندی اگر تینو مرلہ زمین دے لکھ جائے ہاں دیوبندی بندی مرلے چ بیٹھ جام <استخنی> آ گل تو ٹھیک ہے جی جیب آکے واقعی رپائع کے پیچو کھڑے میں نہ رپیے دن پیچھے وکیاں نہ جیب رکھ کے وکیا میں کیا آ تو وہ تعریف نہ کردہ میں اللہ تعالیٰ و کرم کافر نو کاف رکھا گا بےمان نئیمان آخا گا گھر پورا سپیکر لاؤڈ سپیکر استعمال کرنا کیسا اگر جائز ہے تو اس کی دلیل اگر نہ ہے تو اس کا استعمال بزرگ لوگ فرما دے فساد دا موٹے جدوں دا آیا جد آ لائی سا شام نو سپیکر دی لڑ نہیں اگے تص میرے رکھ دے جب مراتی پولیس آ کے بند کرایا میں بغیر سپیکر تقریر کرتا ہے میں تو کوئی فرق محسوس نہیں ہوا جامع ابدیے جاند قدیبادا آب اتوار وڈے بزرگ درمیان آی مسجد پرانی خواجہ عبد الرحمان رربی رحمت اللہ تعالی عہر ح تک سپیکر نہیں ہوتی ہاں ہر شے بغیر سپیکر ہودر جی وجہ لگے بزرگ فرما سنساد موڈے مسجد نہیں ہوئی سپیکر آیا چلان تا پیان کے دوائی خدا دی ٹریکٹر ای سپیکر بسا چھو سپیکر یہ پتا نہیں خدا یہ پہ چلتا سن کوئی لڑ نہیں اس میری تقریباً شکد میں رکھے جی میں گا می اپنی مسجد کا سپیکر چھ مہینے بند کیا کی فرق نہیں محسوس ہو. اللہ میں مسجد بہ کے گل کرنا تے انج جھاٹے دنیا چلتی جہ نکلتا ہے وہ باہر ہوئے سارے سفی کر سواری استعمال کرنا جائز تو اس کی دلیل دیں کہ نا جائز ہے تو آدمی ہک ہو سکتا ہے ما لمت ہونا مالا تفل تون پیا موبائل لو گی لو تو فلان نو تسا جی اگریزا بھی بڑی شہ استعمال کردہ خدا تالا دین آخد تھڈو اگریزا نو استعمال کرو بیچارے غلام ہوئے ٹٹو دینی آ سکتے نا جواب اسلام آدر جنگ کرو اگریزوں دیا رنگ لاؤں بناؤ بندیاں نوں غلام بناؤ کیونکہ مسلمان دا مالک رب ہے اور کافر دا مالک مسلمان ہے اور سا انہا دی دے کے تو توں تھے والی شہر آتا پھرنا پر ٹو دماغ کدی نہیں آ سکی غلام کا رکھنا سر یہ موبائل آپ کا ہے لہذا ہم دلے بن جاتے ہیں ہم تمہارے خلاف نہیں بولیں گے سو کافروں کے بارے دل چ دشمنی اداوت رکھنا فرض رکھنا فرض زبان فرض دی امنی مخالفت کرنا فرض طاقت جہاد کرنا فرض جا چون چیزوں میں ایک فرض پسند نہ کرو کافر فرد اسلام تو خانے اچھا یار ایک منٹ میں میں کیوں آخی بیٹھا کہ بدترین مخلوق علماء ماں ہے عوام چ کو نہیں بولے گا دلیل سامنے انگریز دے حق ہوں مین کیوں پیا کھینڈا بھی اگریز خلاف میں بول رہا مار کیڑ کی مطلب کار سے چڑھن اگریز کے خلاف نہ بولا نہیں نہیں ایک منٹ خلاف نہ بولیے چپ سہی اچھا کار نہ تے جہے چڑے پھر ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی یہ متوا دیتی بیٹھے نے حضرات صاحب کہ جہے کار چڑے پھرد سارے کافر ہیں لہذا قازمی خاندان بھی کافر پیر سارے کافر مولوی سارے کافر چڑے فرد آہل متوا آئی جان شکنجے اندر جلنے بچ گشتی آخ ہوں رو تے ہونا مر نہ پتا تے چپ کر رہی دیا مردہ خدا بھی نہ بول اپنا ایمان بھی چٹ کرے گا چٹ کرے گا اچھا یہ دس یہ دس نبلی پاک اللہ تعالی وسلم آپ سرکار کافر نال تجارت صحاب تجارتی تعلقات تجارت تے خالی وہ لین دین چیزاں رکھتے سن کہ نہیں تے خلاف بھی بولتے سن کہ نہیں تے تیرے نزدیک نبی پاک کی ہوئے ایک منٹ چپ چپ چپ چپ چپ چپ مسئلہ سنو میری گل سنو دین کا مسلا جہا ہوا وہ سارا کلیا نہیں بیان ہوتا برباد ہوئے جیڑی گل سچی ہوتا پتا ساروں لگے اچھا ہوں پچھلے جواب پورے ہو گئے ہوں اگا تعلیم والا دسا بھی جڑا تعلیم رسول کریم دافر تعلیم لینے سن حوالہ دو ہن تس یہ دسو جی جی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اِیَّاكُم <الْعَاجِم> اپنے آپ کو اجمی لوگوں کی بولیوں سے دور رکھو دنیا دو صحابہ کرام نے جنہ جتھے, جتھے تک حکومت کی اس علاقے کی زبان انہوں سرکاری کیڑی بنائی سی بولو عربی انگریز جو دنیا دے اپنا سارا کچھ پھیلایا ہے اس سان اپنی زبان ہے یا انہیں ساری زبان سیکھی تو مولوی جی جواب آ گیا جی گھر پورا ہویا تو ٹھیک نہیں تو اگ چل نہیں وہی تو گل کرو مکرانہ تو حضرت بحقی شعبولیمان یا کم و رفا نتل اپنے آپ کو اجمی بولیوں سے بچاؤ ولا نہ تم انہوں نے بولیاں وہاں سیکھو مول جی فتوا مفتی رمن تھے فاروق کے دا و فتوا لکھ زبانوں نے مستی امر میرے فاروق آلم کی گل لگے کھلو سچ نہیں اگر حوالہ فاروق آلم نے بولیاں نہ سیکھا رہے ورنہ آتا اپنا لوگ کرو مت میرے فارو کے آلم دی بولیے دے گئے آدت دلیاں پہ گئے ہر مسلمان ٹھیک ہے بھائی ہوں اس گل کا توڑ پیش کر فاروق اعظم دی گل رسول اللہ دی گل ٹکرا جہی گل پڑھی گئی او حضرت عمر دے سامنے ہوئیے یا حضرت عمر نس گل کا پتہ نہیں اس روایت سے کیا ثابت ہوتا ہے غیروں کی زبان سیکھنا اچھا اس تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیروں کی زبان سیکھنا کوئی بھی ہو انگریزی ہو ہندی ہو فرینچ ہو کوئی بھی ہو حضرت فاروق اعظم نے جب روکا تو اس ان حدیث تین دوا دی آپس ایک توجہ بیان کرو فاروق نہ کر سکھو ورنہ آداں لے لو گے اگر آپ کے پاس ہو میں تینو ایک ایک دسا جو جہا فرمان تو سنائے رسول اللہ دا اس دا مانا مطلب کی ہے فاروق آدم دا مانا مطلب کی اور چاہا خدا دا نا جو ہے مترو برباد نہ کرو خدا کا ناج میں تا ایک منٹ سے ایک منٹ کی بات ہو رہی نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں بات شائستہ کسی کو کہل ہے ایسا تو آپ کار آندھر بیٹھ والو کافی رکھے پکا نہ رہے ہال ماؤنا اختیار تسان دے مدرسے میں ڈنڈا چکی میں ڈنڈا نہیں مارے کسی نے گل تھی ٹھیک نے ٹھیک ہے واقعی حق جب جڑی دو گلیا پتہ نہیں کہ تم نسلان نو, نو کی قتل کر چڑیا احساس نہیں گل سمجھا جائے اس دلال میں رو رہا ہوتے پیچھے نہ رہے کا کھ جائے میں پوچھنا کہ اللہ تعالی فرمایا کہ ساری مخلوق میری نشانیاں نے سور تو ہوں سور نائیے کیونکہ اللہ کی نشانی کیوں اچھا اے تیرے نزدیک جواب بھی کوئی تین دیا میں تھی نشانیاں جڑی رب دیا ہونا استعمال کرنا اے تو دلیل پیش پہ کرنا سور بھی رب دی نشانی کتا بھی رب دی نشانی ہے وقوت ہر شہو مولا یاد آج کر سور ن استعمال کرو تینوں نہیں پتا ایک ہے اللہ کی تخلیق ایک ہے اللہ کا اختیار ایک ہے پیدا کرنا ایک ہے پسند کرنا پیدا ہر کسی شہ کو کرتا ہے پسند کسی کسی کو کرتا ہے خلو کو ما یشا و یختار اس کا کیا مطلب ہے اللہ جس چیز کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ یختار پھر اس مخلوق سے جس کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے اللہ ابو جہلو ہی پیدا فرمایا ہے لیکن پسند کیوں فرمایا ہے کفر کفرویودی تخلیق ایمان تخلیق لیکن کوفر ایمان لال اللہ نو محبت زبان فرمائیا پر سن اور سنتے صحیح ہو چپ کر کے میں تیری سنی ہے توں سن لاگا میں تیری ہر گل کا اپریشن کر کے ان رگا آندر کٹ کے نہ میں قسم خدا کے کر کے آنا لانتا پاؤں میرے اور سوڑتے تھے تر جواب دینا یہ بھی جواب لے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حب التامن رفیق الشہ اللہ ہر چیز میں دائیں جانب کو پسند کرتا ہے حد تک والترجل ال ترک چل لش زبان لکھیں دی مرے پاس لکھی پسند نہیں پاس ٹٹیخانے جائے گا کبا پیر پہلا رکھ مسجد جائے گا سجا پیر پہلا رکھ تٹی خانے والی زبان تو مبارک مسجد والی زبان عربی شاہ مبارک اور, اور سن دی پاک سرکار نے ضرور فرمایا حضرت زید ابن ثابت کو جا ان کی زبان سکھایا دے خطوط دے میرے آل میرے ان میں انہ تو مطمئن نہیں اوے حدیث سونے نبی حقیقت ویخے تو یہودیت دا سارا کچھ فتنا تین سمجھایا ہے پر بچارے عقل تمہارے جی سونے نبی فرمایا میں محمد رسول اونا دا تو بعد جہ جی رسول دے گے اتوں بال جدو دیں گا ان مسلمان چھن گے حضرت صحد نے اور صحابی تن پتا ہے صاحب غیر صحابہ نو کیش نہیں کر سکنے وہ وہ دنیا کے پاک لوگ ہیں مقدس جو دین ایمان دے پہاڑ وہ انجن کی مثال جدھر جان گے کچ کے لیا گے کدی پچھوں نہیں جان گے کسی نے ولیس نہیں کر سکنا کسی عوام تو صحابی قیاس کرنا میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی وسلم دا صحابی تے حضرت ساجید بستا ولی کو کیا کنجری دے کے چکرے جا کے آخر نہیں ایک رات دیکھی پیسے لینی کہنے آپ نے فرمایا جو آخ دن کرنی اس ہاں فرمایا لے پھر اج پیسے لے جو مایا کھا کر جا غسل کر کپڑے بدل مسلے دکھو خلار کے ماؤلہ نو آخیا ماؤلا اتے تک لے آنا میرا کام سی اگاؤں جانا تیرا تیر میں نگاہ فرمائی جی چکلے کرکلے چلیے اٹھو تو سویرے بھی چکلے تے گئے جائے اچھا بہدا ہو گئی ہے جب حق دا نشتر وجہ بےودا تٹھ کے تو مجھے پانچ گالاں کھ کے سوال کر میں سنا گا ہوں مرنا تو نہیں کوئی نہیں میں تیرے تو وڈیا نی کنگا تو صرف ہال تیٹا نا مینوں؟ اے روزانہ عوام کے نکے نکے چھوڑ میرے اگے سوال کرتے توں کو بول رہی تو, تُو سمجھی بڑا پھاڑ مار بیٹھا تو سوال کر رہے تو سکول والے نکے نکے چوچے بھی کرتے تما سوال کر کوئی میرے اگے ان شاء اللہ تو کر کے اٹھے گا کروا دوبارہ پڑھ کے اٹھے گا کسمیا پہ اور سنو سو نبی پاک سکار دورے ایک دس در زمانہ ایک دس دردر صحابنا مسجد نماز حضرت حضرت آزم نے مسجد آن تو عورتوں منع فرمایا اما عائشہ صدیقہ نے تصدیق کی فرمایا کہ اگر عمر دی تھا کی رسول کریم ہوتے جڑا فیصلہ عمر امر کیا رسول کر دے اماما نے فو کہا ہے کہ کا نے فتوا کہ دتا ہے رسول امام کا فتوا کیا ہے برباد کر خدا برباد کری اگے قوم دا کا ریا. اللہ... تو تیانے میرے تیرے تخ کیا بولنا تیری دربا کت پوتیا کے ساتھ میں تین پتا نہیں تباہ تباہ کی بیٹھا قوم ہوں مجھے جواب دے کہ ایک پاس رسول دا عمل ایک پاس سیدنا فاروق کیا بند ہے اکرام سیدنا فاروق کے آزم والے پاس کیوں پہ پا جانے جواب پٹ لیا ملا سارے کٹھے کر کے تو میں <زدن> آه... آه... فرق کی تھی عمر تیر وہاں بھی ہلاک ہے تیرا وہاں بھی فرق کرتے رہے وہ آدمی سب سے پہلا بتی فاروق اعظم ہے نبی تراوی پڑی حضرت عمر کیوں شروع کی سالے تھی ظلم کیتی بیٹھا سن میرے نبی فرمایا ہے ایک تدو بین وا دی بکروں امر فرمایا بو بکر امر جہے میرے تو آؤ امت تومر سول ان پیچھے چلے آ جائے کی سک کے آیا صاحب صحابی گیا سی لے کے آیا صحابی گیا تو بدل کے آیا تو گیا تو تیرے ملہ تو تی پیر سارے بدلے کھڑے تیرے ملک ایمان نال دس یہودیاں کول تو انہیں تحزیب لائیے تریقہ لیا مدرسے ملیں تل کرنا ہے. تیرے مدرسے ملتا ملوڈیا دے دے. کو فروڑی کھڑ ایسے دوست کا نظام ہے میں دسیا لانتی بچہ کھڑا سو لو کاز میرا مدرسے دا تنظیم مدارے سائنی صاحب تنظیم مدارسے پیچھے چل رہے تو سب بچنا سو مکالا دکھنا تنظیم المدارس دی کتاب مطالعہ پاکستان تیرے نواں بیٹھا لے ہلے میں تین کون لکھایا جی تنظیم المدارس دی کتاب مطالعہ پاکستان اس دے اندر صفحہ نمبر زی اکی تو شروع پہ ہوں کہانی سر سید کو لکھا گیا عظیم کوئی نہیں تھی تنظیم المدارس دی کتاب مطالعہ پاکستان اس دے اندر صفحہ نمبر وی اکی تو شروع پہ ہوں کہانی سر سید کو لکھا گیا عظیم مسلمان رہنما اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں سر سید کو جو مسلمان کہے اس کی تعریف کرے اس کے ساتھ کا کافر ہے تیرے تنظیم ملا سارے فتوے دے مطابق کافر انگریز تو ملا نہیں بچ سک بن بیٹھے ہو عوام کا کی بن تو کتاباں توں لکھا بس اللہ جی کدھر بجنے اگریزی پڑھن دا نتیجہ ہی جو حکومت تیری طریقہ پھر بڑا بنا چڑیا گا آر جا ہو سکھن جا نبی دے صحابی تے پہ جانے نبی دے صحابی کے درد کتے برابر بھی تو نہیں ہو سکتے تیرے ملک دا قانون کا فرد ہے تیریا سلے بال تیرے جان ملا جی بال پری میرے بال لگی پینٹ لگی سیکھ چوکی سلام لکھی ایڈے وڈے کف سیکھنا پیا ہو سکتا ہے کہ نبی دسا کافی کوف سیکھے حضرت عمر نے توکیا وہ جانتے سن نبی سونے بھی فرمایا جو عمر کے پیچھے چلے آ سونے نبی بھی سانو دس گئے عمر جڑی گل کرے گا حق کاری ہو دی. میرے خلاف نہیں ہو سکتی حضرت عمر نے فرمایا یود نسارا دیا بولیاں سکھو گے تے آتا تحریب اچھا سو میں ہر تیرے تے سوال کرنا تو جب دینا یہ دس انگریزی تا انگریزی زبان تے انگریزی تعلیم کی فرق ہے اور میرے سوال سن تو جواب جاب دے میں ممید رہو میں پیو اپنے میں نے ہوں جواب دے انگریزی زبان کے انگریزی تعلیم فرق دی شریح حیثیت کی ہے ان دونوں دی شری حیت کی سن لو پلو سن لو پہلو اگریزی ت... تو سنو بھائی انگریزی زبان اور انگریزی تعلیم میں کیا فرق ہے ان دونوں کی شری حیثیت کیا ہے انگریزی تہذیب اور انگریزی مذہب میں کیا فرق ہے ان دونوں کی شرح میں لکھے گا ہم اس کو نہیں سیکھیں گے تو اس کا جواب دیا استاد ہی لکھے گا مطلب گستاخیاں ادھر آن ادھر چھپن ادھر آم ہو پڑھائی جان سکھائی جان لانت گھر گھر پوے تو پھر رد کرے گا ختم کیا میں پڑھیے میں پڑھیے اس کی کتاب تو کوفر لکھا تو میں سن میں کوفر لکھیا تو قوم نے دس کف لکھا میرا مف چلتا میں مار چڑتا یار گا لوگ مسلمان کیا میں تین دس کرم شاہ کو کہنے کا دور گزر گیا ہے, ہے, ہے. منگی اندر کوئی گل نہیں ہو سکتی جیڑا ایڈا بےمان پر ہوگی نا اندر پیچھے اندر گل نہیں ہو سکتی اندر گل کرنی بس وجود اس مجمے خود ایک چرم ہے ہزور کی گستاخی کی گل ایڈی وی سن کے ہلیا کر کے بہت میری باڑی رہتا ہے وہ بت انکار پر کا مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فورن مانا میں آخری گر چیک کرنا سامنے وہ اگریز تو بچہ لگے آ مولوی انگلش کے سکول کے حق چلوی خلاف ہے سچی بولیا جی اگریز کہ ساتھ دیں گے ایماندار کم بولو یار تصوریز پتا لگے کہ آ مولوی چشتی خلاف ہے وہ حق چ یہ بھی ٹھیک ہے اللہ شرمانا وغیرہ سارا ہتھا تلت چل دے منصوبے سے چلے بیٹا تو آؤ گے نبی پاک چلو بیٹھا میرے راضی نہیں ہو سکتا ہلے سب دشمن سمجھے گا انگلش بحث کا کردہ مدرسے انہوں دے مدر سکولوں دی عربی حرام ہے دے انکلان دے مدرسوں دی اردو حرام ہے ہر چاہ آئے گی بحث کرنی <تصفح> کتاب مدرسیا تنظیم کا نشاط دیو بندیاں دی بریلیاں مشترکہ اس مشترکہ کتاب دا نام ہے طریقتن ختن جدید تن فی تالی مل آ رہا بھی تری قتون جدید فی تالی مل ال... ادا حصہ نمبر دوسرا سبق ویمان. ادرس میرا تھن ریس ہے او پوچھ رداست لکھی کڑیاں دی فوٹو ہے نگا جٹا ریس لاندیا پی تھلے لکھے آئشہ تو تصاوے کو رفیقات اگے ایک نسی جی تھلے لکھے آئشہ تو تسبے کو رفیقات ایشا اپنی سہیلوں سے دوڑ لگا رہی ہے ایشا اپنی سہیلوں سے آگے نکل رہی ہے میری تھن ریس کا سبق ملا ردست رکھے <laughs> <laughs> <laughs> ایک اور شاہ چلو ایک سودا وکھا جانا تدر تو تو پہ جانا ہے نا میں شاہ مشاق گھر فتح ہی فتح رکھ بھی ہے انتی دل سفا نمبر چھ سو پندرہ لکھا کھڑا ارے شرین در امتیاز دی عقید کی دی پچھانے بھی چیزاں آدرت لکھیاں پہلے نمبر تید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متابئی سب کفار ہیں جہاں من سنی جہاں نہ اردو پڑھ پڑھو گا ٹھیک ہے نہیں بندے جہاں ہاں گل کر مسلمان منگا کا جا کافر من خود کافر فرے تم بھی کیا فرے تو نہیں من نہیں منتے میں تربیت جہاں انہوں منیا بزرگوں نے پی روکا نہیں ہے بھائی مانو بہ جا اردو زبان مسائل و امکانات چپ سید فوکت علی شاہ کی کتاب لکھی خزینہ علم و مدب لاہور بھی چھپی ایک فوٹو ہے ہر بول چپنی کرنی ڈنڈی کی مارنی ہوں اٹھ کیا چار پڑ اٹھ کیا ਨਾ ਨਾ ਨਾ ਨਾ ਨਾ ਪਰ ਅਪਰਿਜਵਾਨ ਅਲੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਐ ਪਰਟਰੀ ਦੱਸ ਐ ਜਿੱਥੇ ਲਕੀੜਾ ਵੱਜੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈ ਸਰੋ ਠਹਿਰੋ سنو سنو سنو سنو, سنو،, سنو،, سنو، <سؤال> خموشی سے اس میں انڈر لائن کیا ہوا ہے سر سید میں ایک گروہ مسلمان ادیب شاعروں کا پیدا ہوا جس نے اردو ادب اور اس کے ذریعے پوری قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا <سؤال> उ, اٹھایا سر <سؤال> سید کے ساتھ مولانا حالی ڈپٹی نذیر مولانا شبلی نعمانی محسن المولک مولک شرال <سؤال> اس گروہ کے اہم ممتاز کارکن تھے ان بزرگوں کے ادب میں مختصیت <سؤال> <سؤال> بزرگ بڈھے ہونے کی مراد ہے بس کی مراد ان بزرگوں نے ادب میں مقصدیت پیدا کی اور ایسے اس راہ تہذیب و اخلاق کا ذریعہ بنایا, اخلاق کا ذریع بنایا. یہ سب کے سب مذہبی لوگ اور عالم یہ لوگ صرف ادیب ہی نہ تھے قوم کے رہنما بھی تھے año مسلمان رہنما وہ بھی اس کے ساتھ کا کافر ہے سنی دی شرط کیا فرد ہے جا میں تین ملتان سوال دے کے جا رہا پورے ملتان چ کسے ملا کولے دا جواب کٹ لیا میں میری زبان وڈ کے کیما کر کتیاں کے سٹ پہ خون معاف ہو سی تسا کفر کرو تے پڑھاؤ تو سکھاؤ قوم بے گھر بھائی بناؤ تے خلاف کوئی بولے نہ اے رسول اللہ دی امت اے رجیت سنگھ امت نہیں اسدر مستفا دے کے دے دے چوکیدار شیر حسینی پیدا ہوں رہن گے دم تک دے ترنا سینے جب تک جان موجود ہے دل موجود ہے میں پیش کرنا ہے کہ پوچھو یہ مرتب کا ڈرامہ کھیت انہوں کے گھر کے پیروں دے ٹی ویا چکلے انہوں دیا رنگ ڈالے کٹ کے بی گلیکسی پبلک سکول کھلے چلے چکلے والے جن ڈراما پر کرتے ہیں کلمہ نہیں پڑیا یہ ہمارا مذہبی آزادی کا ہے سیکھنا پڑھ کر پچھانے اصل فوٹو دیکھ لو بارے کتاب لکھائی اس گھر دا فوٹو سکول کا گٹار پہ بجتی ہے بچ کنجر بیٹھے نے تو آ سابزادی موترم ہے آپ پھان ایک ادھر دے کدرو آئی ہے کی ہوا پہ ثابت بتقا سیکھنے کے لیے آخری میری گل سنو اس قوم نو لنگر کھوا کے ماریا جے اللہ دے فضل و کرم ناچی نا ششت نالے لنگر دلبگار دے اتائی دے دے صرف نبی دے دین حق دے طلبگار نے اور سننا خدا دا قہر پیدا باع اللہ نے انہ صاحبز مدرسوں پہلو چکنا نا نہکی چڑ پھر آکی میں تین کہہ کے جا رہا نا لکھ لو کسی کتے چکیا ماں نہیں چکیا جی نہ <سؤال> جا ہو سمجھے میں ای کتابی مولوی ہوں میں کسی دے جوڑے سیدے کیتے <سؤال> اور سوال یہ جوگا ہی نہیں یہ سوال جوگا ہی نہیں بیچارا سوال کی کروں یہ کوئی وڈے اپنے کل لیا میرے نال سوال جب دیا یہ چار کو نہیں یقین بال نے یہ تو میرے شگرد کہ نہیں بول سکتے مولا محمد نواز نقش بندی صاحب کشمیر سما چوکی کے میرے شگرد نے شوکر سیال میم فون دے دو, دو, دو سوال کیتے ایک تو جوب نہیں آیا میرے کی بات کرو مفتی تیب صاحب تجب ارشد صاحب کلور کوٹ والے سرائل امکیر مفتی منادرے فون کیا زندگی دراز ہوئے دعا کرنے ہر رنگا ہوا ہو جائے بے مانو ہسہد نہ کرو تک بے ہسہد شیتان مریچے تصاویر مریچے میں نہ ویکو میں کتے تو بد ترا میں لم چی بد ترین ما چ نہیں وہ بد تر کہ جڑے بات ہی رو لما شمار ہوتے ہیں لیکن میں قسم خدا دی کر کے آنا میں کسی فقیر اللہ درام لیا میں گل دی کرنا میری گل نیک حق نیک مینو نہ سیا آسی گنڈ لے کے نائی گنڈ لے کے جدھری نلانے دی شادی وہ گنڈ نیکد نائی ویک گھر گن ویخ نا تعلق میں تیری گنڈ ویک میں کھیل گنڈ لے میں گنڈ رسول اللہ کے لیے پیش تیش کرنا مار کے پہ پیش میری ساری دنیا نال جنگ سنو میرے کو ڈرامے گل ویکھی جی باڈی گارڈ ویک گی میں کرایہ رکھی ہوئی تین دن ہو گئی روزانہ تقریر کرنی ساری رات تم گزر جانی میں جلسے کرایہ اند... اند... دے چڑو میرے کو لکھ دیاں کتاباں کیتا ہے میرا گھر جا کے طبقے بھی چھوٹا گھر مولا محمد بخشو ویسو صاحب ویستے میرے گھر جا کے بیٹھک بیٹھو اگر جمبی بچی باہر کدی ویکھو میرا سر وار چڑیا سچیا منہ چ نکل گیا بس میں گلا سوالات دی لگا نکر میرے کو سوال دا میرے جواب کی پتہ میں کڈا گا تو چاسا کئی آدمی نے کوٹ کوٹ چند کرا پیر کے خلاف لاہور کا ایک چھوڑ سی نکل جہاں کوٹ کھلوتا انہیں آخ مرو تم علم دی مار دیا تساں کوٹ دی مار دینا ہو تساں گل علم نال تول کرو چار سو کوٹ لاکھی کوٹ تو سانی شرابی پتہ نہیں چور چکے کوٹ تو اندر بھی ہو جی آ ج بے گنا تنٹ کی دا دا، دعا کرو لبارکباد پہ تسلیسٹ لے کے سنو اللہ دیرمت دروازے بند نہیں توبہ کر لو جس حال ملانا حرام ہے سلام کرنا حرام ہے قسمیاں پہن آ جائے پیچھے نماز حرام ہے کلام حرام ہے تم مر جا جنازہ حرام ہے فاتحہ دینی حرام ہے تو توبہ کر سو کافرا کافر سمجھ سو کفر کوج سو تو مسلمان جی میں بارے سچا فتوا ہاں میں انج پورا ہے اپنے سرکار دے سارا، دے میرے بچارے ایڈے پھرتے جی میں پوری دنیا نو اگلے لائیں بھی رکھ میرا ہوں سر ہل گیا سر ہل گیا میرا. مسلم سکولیاں دے اضلاں تو راجا دین نبی دا دگڑا کی کار مسلم سکولیاں دے اضلاع تو راجا ابو دا ڈیڈی اممی انا دلہ اڈی ابو انا ددڈی اممی انا دلہ اڈی شکلا انا نہ خوشرا شکلا انا نہ خوشرا کپڑے انا دراڈی تائی امام دس دی والا سدی تائی انا دی دسدی انگریز دے گڈا اللہ مسد سیدنا محمد ومالی بس آم مبارک بس تس لگا لیاؤ میں دعا کر لمی دعا کر اللہ تعالی اللہ مسالہ لا شہید نام محمد و خوش بلال مسلمان نو صلاح الدین فرما. محمد بن قاسم عطا فرما امام احمد علی سمجھ فرما دین حق دا بول بالا فرما دشمنان اسلام نو تباہ کر برباد کر گستاخا نو مرتدہ نو برباد کر. اچھا کروائے میں نے شاید دس شاخ دس